ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی اللہ اور اپنے بزرگ جو کچھ سنیا اس مطابق میں گل شروع کرنا گا. اپنی بے تاثر آئے لوگ کائنس موجود ہے بھئی. تنقید کرنے والے بندے کو برا کمجھا اور یہ تمید نہیں رکھتے کہ تنقید صحیح ہے یا غلط اور حقیقت چیک جائے کہ تنقید نا وہ تقسیم بھی جو صحیح گلطی تنقید ہوں بھی صرف صحیح ہے جو صحیح نہیں وہ تنقید نہیں کر وہ کسب ہے بہتان ہے الزام ہے تنقید ہمیشہ کیونکہ تنقید کا مانا کھرا کرنا نقد تو ہوں تمجار ہو کہ خرا کر لفظ ہی دستا ہے یہ صحیح ہونا ہے. اسے واسطے اشماؤ الرجال کے فن دے اندر درد جہا کرتا ہوں دے آلے مسلم آخر نقاد محدث ہے جی نقاد آدمی ہوں یہ گل آم پھیل گئی جہا بندہ تنقید کرے گا وہ برا ہے پھر اے حد تک تو ظلم ہو رہا ہے وہ جی اسلام میں تو تنقید کی گجا نہیں ہے مول صاحب تو سر ترقی کتنے سیکھی اسلام میں تنقید کو آ گئی تسا اسلام بگاڑ دیتا ہے تسا اسلام نلت رستے پا دیتا ہے تصا اسلام دب... تصور غلط پیش کرو اسلام کے بادشاہ ہر کسی محبت کا یا گانگت دا درد کرتا ہے محبت کا درد دتہس کا درد دم بکواسات چل رہی ہیں ایلے علم جڑا شمار ہوں طبقہ ان جا بے طبقہ ہے انہوں دے اندر بھی کہ جی ترکید جیسے ہونی چاہیے اسلام تنقید جی. ہے کو نہیں اور جڑا ترکیب کرتا ہے پیا جی چڑو چالنا ہے کی چڑو چالد ہے کتنا باز ہے فسادی بندہ ہے معاشرے میں تباہ کرتا ہے لڑا پیا یہ بکواسات آم ترساں زبان لوگ یہ گل کتوں آئی ہے اس کا اصل بکشا کی میں بیان کرنا پہلوں کہ دا اصل مقدار منشا کی کتوں پیدا ہوئی جس طرح اس قوم دی باقی فکر جڑی ہے وہ یورپی یعنی اس قوم دا دماغ اپنا ذہن اپنا نہیں دماغ ذہن ہوں نا جی ذہن ہوں خدا داد دن اچھا وہ ہوں ایک ہوں قدرتی جی قوم دی کسبی ذہنی ہے ساری ضرورتی کیونکہ نظام قانون ماحول سارا کچھ ہوتا ہے سیاح کی مثال دتی وہ مثال یہ کہ خربوزہ خربوزے ویک کے رنگ فرد ہے خربوزہ خربوزے ویخ کے رنگ نہیں پڑتا حقیقت تے نہیں اس تو مراد کی مقصد کی ہے بندہ بندے ویک کے آدت پڑتا ہے ذہن ہے بےن فکر سوچ جو پیدا ہونا ہے ہمیشہ وہ ماحول تو پیدا ہونا وہ بندے ہوں ماحول اولیاء اللہ دے ماحول چ بٹھا دو کسی انتہا درجے کا واقعہ بن جائے گا بے ادب گستاخ وہبی ٹولا نیچری ٹولا یہاں بٹھا دو انتہائی بلیف بن جائے گا ادب ند اہب سمجھ لگ پائے گا اچھا دا اصل مقدار منشا جڑا ہے وہ کی ہے سارا سمجھ بند کریں فکر جیڑی ہے یہ سارے برامدا دے درامدا دے باہر ادھر آئی اپنی نہیں ساری لانگیاں کیوں بیجیے انہوں نے اصل مبدا منشا ہوں میں دسنا کہ اس کے پیچھے فکرے کار فرمائے کفر نو نحفظ دینا مقصود ہے ایس بکواس کفر نو پھیلانا اور بچانا مقصود ہے اور اسلام نو ختم کرنا مقصود ہے صرف اینا ایس لفظ ہے کہ جی ترقی نہیں ہوتی لفظ جہ ہے نا میں آنا میں یار زبان کی شاید حدیش باغ چاہتا ہے کہ زبان دے کٹے زبان دیا کٹیاں کھیتیاں جنگ وجہ محل ایک زبان دی وجہ اور باقی ٹھیک ہے کپڑے سے اسلام اسے نکاح اسے نلاک اسے نا بس ایک لفظی کٹ دے جاؤ تو پھر ویکو کہ بند بڑھا کی کیا زب ہےلت کو لیکن ایڈی وفر جو من اتنے والے بھی کھول دیا گل اگلے دن بسے تو گنر لائبریری نیچری سی تیجا نواب سی ایک کتا دا ہلکا تیجا چٹیا ہوا تو تین مبارک بار چپی میں نو پتہ نہیں بلایا ان کی لائبریری ہے بڑی ویشیا دی لائبریری ہے میں چار گلیں کی میم آتا ہے ایک دو تین چار ہے جے تھی چار بندے بیٹھے جے روئے زمین تو مسلمان پھر کسی جو ہو گل سننا نہیں کیونکہ ہمیشہ جھوٹے قذاب بندے کی نشانی ہوتی ہے وہ گل سنے گا نہیں راتل خوران واؤ پھی یا چور پا دے گا خاصا مزہ کر کے گل نٹال دیں گے اے جھوٹے کرزاب بندے دے نشانی جی. یاد رکھنا ہو, گل گا نہیں. کیوں کہ پتا جی سننا تو میں جانا دوسرا بد کلامی لال مند ہے تیری ایسی پیسے اچھا تیسرا لڑائی یہ آخری ہر ہے وہ او پھر حضرت کلیم اللہ علیہ اسلام کے گفتگو شروع فرمائیے ہو نامد پہلو بداج مسلمان کی جھوٹے بندے کے نشانے ہک آدھی یاد رکھنا میری گلو میں دلیل میرے مقابلے جہاں تھانے نہ تھانے جڑے پہنچے نے تھانے جانا اس بات دلیل سچے ہوتے تو تھانے لانتے میں جھوٹا سابت ہونا جھوٹے سابتہ کرو نام تھا آسرا کی جھوٹے کتاب بندے کی نشانی ہے تاقت کا استعمال کرنا اچھا ہوں میں جواب دینا سی وہ سنے نا میں سوال سمجھا دینا ایک ہے کسی کے قل فیل گلف رکھنا ایک ہے کسی نافر کرار دینا, دو دینا. یہ دونوں گلا زمین میں ایک ہے کسی کے کال سے فیل نف رکھنا ایک ہے بندے کا فر کرار دینا یہاں زمین آسمان ساڈے فکار اور خصوصاً مامے آلو سنگر صاحب بریلی کی فتح پر اس گل کی ودا دے دیے میں ان مشال دے طور پہ تمہیں سمجھا دینا حدیث صاف آیا من سارا سلا آمدن فکا کفر جڑا جان بوجھ کے نماز چڈے اسکا ہے حدیث پاگج جائے کہ نہیں کیا ہوں یہ آکو گے سیدبیا دا مطلب ہے صرف آپ چند سرابی نماز نہیں چڑی ہی مسلمان رہے کافر ہو گیا جیڑا یہ بکواس کرے گا اس ادیش نس چبل کے اپنی کھوپڑی گل آئی کہ نہیں اس چگل آخ لان پیا حضور سرکارے فرما رہے نے من تارا کس ملاد کفر آپ نے فیل کفر قرار دتا ہے کم ہے نہیں ادو نے فرمایا کافر ہو گیا ایک الام کفر اسے گل سنا میں آدھا ہے جدو گفتگو شروع ہوئی نہ تو کھلیا تو شاید صاحب فرما میں دینا بندہ زبان گیا ہے وہ نہ چپ رینہ تو بےمان پہلو میں ایک بار گیا کول چپ رہا تو میں میاں صاحب کھل پیا زبان کے پچھو لیا مینو اگریزوں کے آن خلاف تو بولتے تو پتا ہے اگریز نہ ہوں سکھ ہوں یہ جڑا اب مسلمان لگے پھر صرف انگریزوں پی نظری حمل بندے ویکو اچھا لال چٹ تو بعد اگر مردائی جنے ہوئے مالمی ہوئے لوگ کافر ہو رہے ہیں مولوی دی وجہ نال کافر ہو رہے ہیں انگریزوں دی وجہ مسلمان ہو رہے ہیں وہ لانتی سور کی سی یہ اسی گل چنوں لزومے گفر تمے گفر کسی گفر آخر کسی کی گلوں تو انہوں کافر کرار دینا ان کا مسئلہ ہی اسی گل چمجا دوں اس جی گل آکھی ہے نا وہ ہے لز لزف مطلب اگر مقدمات دی ترتیب دئیے نا تو نتیجہ جا نکلنا مسلم اثر یار انگریزوں کی وجہ سے ہم سکھ نہیں ہوئے اگر اس گلے ودانے گل کھنے کا مطلب یہ نکلتا یار یہ جا نکلے گا کہ اگریز جہاں مسلمانوں کے ایماندی حافظ نے اور قرآن کی فرما ہے وہ دین من دشمن نے ہوں ان گل جا کے قرآن ٹکرائی قرآن ٹکرائی تو قرآن کی ٹکر کوفر قرآن کی مخالفتر جا بنیا کہ نہیں لیکن فظاہروں کی گل جہی ہے وہ کوفر نہیں بنتی نہ ارتکاب کا کرتا یہ ہے لزوم ہے کوفر یہ فکہ نزدیک کوفر بنتا ہے جتقلمی نے نزدیک التظام دسیا جائے کیا کفر ہے؟ ات دوسرا ان... یعنی کیونکہ جہالت جہی جہالت عذر ہے مقبرات جہالت ہے اگر کوئی بندہ بے خبری کی وجہ کفر کردا ہے پیا اس کافر قرار نہ دیا گے باہر اس وجہ ہاں اگر دسیا گیا تو کردہ پیا تو آگے کافر مت کرتے سڈے فکانے نے ہے کہ جہالت مخبل رات میں ادھر. اچھا ہوں التظام کہ جی کچھ بولے سری کو مسلم ایک بندہ آتا خدا دو نے. قرآن پاک نے کسی آت انکار کا کرتا نہیں ندیے پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نسا آخر کہ حضور سرکاری امی عزت کرونی ہاں جن وے پرا کی کرنی چاہیے ہوں سری کفر بن جس کا مسئلہ بھی نکلے کہم پاک سرکار یعنی آپ کوئی بے مثال شکتی ہے نہیں بلکہ آم پڑا برا جی کا بندہ تو کرنا میرے کوفر نہیں بنتا بن گیا اگر کوئی بندہ اپنے برا کو گاہ بھی کر لگتا تو کافر نہیں بنتا کہ آلم پاک میں بکواس کرے تو کافر ہے کہ نہیں بڑے برا جی نے تازی آخنا بنیا کہ نہیں بن وہ سید سہی دلمیا کلا رہے ہیں اچھا اسی طرح تو ہی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نگار کوئی بکواس کرتا دین سکار ملامت ہے تا. حضور سرکار آخر جاتی آدھا کسی حکم شرین جاتی آدھا کا پھر مقصد اے اچھا ہوں میں جناب نو دسنا بھی تنقید ان کے یہ نہ ہو گلا منشا اخل کی اصل منشا کو فردہ تحفظ. کیوں؟ حضرت جی کوفر ایک ایسی شہب ہے جس کے اندر نیکی نہیں کوفر. کوفر ہے الماس گناہ دوفر کا کاسد ہے کفر ایک ایسا درخت ہے جہد جی پاسوں کسی نیکی نہیں لگتی کوئی ٹہنی کوئی شاپ نیکی نہیں ہوتا سکتی اسلام ایسا مبارک درخت جس نال کوئی کنڈا نہیں کوئی برائی نہیں دسوئے اختلاف ہو سکتا کفر میں نیکی نہیں اسلام میں برائی ہوئی سارے اتفاق ہوفر سب تو ویڈی برائی ہے الفتنت اکبر من القتل قرآن فرماند ہے فتنا قت کفر ہےفرو شرک جہا ہے. کا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کوفر کردے فتنا کوفر کا قانون یعنی اور دا کانون اس ہے فیتنا اللہ تعالی فرما ہے قتل گنا وا گہ ہے جہا خود کوفرے خود سب تو برقیر وا گاہ بہترین گنا ہے بندے چ ہر نیکی سمجھو اگر لیکن یہ کوفر ہے تو سمجھو کو جا اچھا ہوں کوفر اندر نی نہیں تو کفر سب تو ویڈی برائی ہے کافر یہ سوچا لانتیاں یہود نہ سارا انہوں نے آخر ہو جی تنقید کی دنیا اجازت मरो सब तो वीडी बुराई तो साफर सब तो पहलों तनकीद तो साब तो पराज सा होना साफर से होना जिसे जिथे कोई कोफर करेगा एतराज होना सब तो पहला जो कुफर इतराज हो तो साफ एतराज तनकीद होया तो साफर मुकना बंदे नफरत खानी हूं उन्हें लहन तफर अपने तहफुस देातिर चार दीवारी दे آخیا میاں تنقید میں کرو تنقید نہ کرو بس جیتے کوئی ہے ٹریفک نہ سڈے کوفر نکلے نہ سڈا کوفر کس پاس نکلے جی وڑ جائے اوے تو اتے ہی رہ جائے جی برائی وڑ جائے اوی رہے تنقید برائی نکل جانی کف نکل جائے اچھا ہوں اسلام برائی نہیں کیا ہے؟ جب اسلام برائی نہیں کافر اسلام دے برائی وال جب اسلام برائی نہیں تو یہ ہوں محفوظ رکھنا ہے ہر برائی تو تاکہ کوئی برائی اسے شامل نہ جائے مثال دینا میں دھو ہوں جہد کول دے ان کی کوشش ہونی ہے بابا جی کہ کس پاس نہ مکھی بوے مجھے कोई पलीत छिट पवे ना कोई गर्दो गुबार पवे उन्हें हर पास इमान दसो कभी वेख्या जे के पेशाब उत्तो के उत्तों ढक्क अगर रख्या हो साडे पेशाब न कुछ ना हो जाए कभी वेखिया जे दुध आए कि बचा बचा के रख रहे हैं کیوں بچا کے کی رکھتے ہیں بھائی ماپ کوئی شاخ شامل ہو گئے. تے اے لطیف ہی ہے ایڈا چ نزاقت ہی ایڈی ہے کہ جہی شہر رل گئی ہیں تک کبالا ہو جائے اسلام تے ایمان اے ایڈے لطیف تے نازک چیزاں نے جنہ دی لطافت اور نزاکت دا تقاضا ہے کہ ماسا برائی شامل نہ ہو اسلام بچا سانو فرد کر دیا گیا تنقید جس نران نے تابیر کیا نہل من آل, در سے روکنا یہ فرد ہے کہ نہیں اچھا بدی تو روکنا کولی طور سے فرض اور بدی محافظ بدی دے پیلاو والے کفر اور برائی کی اشاعت کرنے والے جن خرپینچ اور سربراہ ہون دا قتل کرنا فرض جن کو یاد آتے آتلو اہمت الفر اللہ تعالیٰ فرماندہ کفر کے پیشواؤں کو مارو کفر کے بڑے شطان ابلیس جہے کفر فیلان آئے نے اصل انہوں کا گاٹا وٹو تا کر کے اسلام کمزور عورت بچے بڑھے جڑے کوفر مطلب ہے کہ بھائی پیشوا نہیں مہاج جن نے لایا گلی اندر مگر ہی چور چلی وہ نہ شمار ہوتے نے تو انہوں واسطے آیا قتل نہ کرنا سر سرکار ناراض ہو ایک موقع جنگ دیکھ مکتول رکھ کے مارا ہوں کیوں بھائی اسان تو اسلام بچاؤنا ہے جس بندے نے شرنگی کر کے اسلام شر داخل کرنا چاہے ہوں باتے. ان اسلام تے تنقید ہو گئی فرض کہ اگر اسلام بچا تو کیو ہے کہ جب کافر سنگت صحبت ماحول دی نال تو دین اسلام برائی اور کفر شامل ہون لگ گئے کس طرح کے لوگ مسلمان برائی کر کے برائی نو پسند کرن لگ پین برائی نو ہی اسلام سمجھن لگ پین کفر نو اسلام سمجھن لگ پین جڑی پی جی باہر شہر اسلام میں سمجھن لگ پین پی اسلام ہے، اس وقت تنقید فرض ہو گئی ہے جی برائی تو روکنا فرض ایسے طرح برائی جڑی ہے اگر وہ مسلمانوں کے اتقاعد شامل ہو گئی ہے وہ اسلام بڑھن لگ پئی ہے मिशाल यह समझो कि किबला जिमेंो लोहा कि किबलाए की सिफत देखिए इन नमी तो बचाओ नमी ते हवा तो लोहा महफूज रहे थबी प्या रहेन जंग नहीं लगनी जंग लगदा है जो नमी एन पहुंचती है हवा पहुंच गई اچھا ہوں ایمان دسو کہ زنگ جدو لگنا ہے زنگ لوہے ہے زنگ اپنی چیز ہے یا بیرونی چیز ہے <وصف weave> بیرونی بہرم... جدو لگی ہے ہوں تمہیں تنقید کا مسئلہ واضح ہونا ہے کہ جدو سنگ لگی ہے لوہے نو کھانا لوہے نہیں کھانا کفر اسلام رلے تو کفر اسلام نہیں بنتا اسلام کفر بن جا وہ <Reyquan> جی میں دھوپ پیشاب رل جان دینا اپنا پیشاب سے دا دھ ہوا وہ پیشاب بن جائے نقصان ابرو کیونکہ ہمیشہ قیمتی شاید نقصان ہوتا کباڑے کی نقصان ہوتا پہلو ہی کباڑا پیشاب پیدا پیشابی کی بنے دھو پھٹنا تو خراب ہونا ہے نا ہوں دیکھو کہ زنگ لگا لوہ کی کرنا تنقید دا مسئلہ ایمان نال دسو زنگ نے جب نقصان دینا اگر اس تے چڈی رکھا تو وقت آنا تو ہاتھ مارنا تو گاڈر ختم ہونا جی چھت کھلوتی سی وہ ہو ختم ہومان میں کہ نہیں جب زنگ کھا جاوے لوہے نو ہاتھ لاؤ منگولی لوہے جیسی سک کیمان سے کباڑا ہو جائے جب باہر وجہ احتجا کے اندر خرابی حوال آ سڈے امل چ خرابی آئی عمل خرابی جیڑی ہے نا اسال احتیاط کی خرابی پیدا ہوتی ہے اور اس کا خرابی عمل بھی برباد ہو جاتا ہے بڑے لازم منظور نے کی عمل خراب ہوئے تے نتیجہ یا اعتقاد اعتکاٹ بد ہو جی اچھا ہر جدوں باروں کوئی شہ نال شامل گی برائی کفر اسلام دے اسلام اپنی شکل تو گیا اپنی اصلی حالت تو گیا حالت بگڑنا رگڑا یہ ترکیب کیوں تھی ہوں تھی آخو جناب اس طرح کرو حدر پیلو یہ گنگ اسارنا کپا پی رو می تکلیف نہ حضراہب ہوئے آج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کندھ ہو کر رہ گئی مسلم کوئی عبادت ہے اس کے اندر غور کرو تو یہ تنقید والا پہلو نظر آئے گا ہر عبادت دن اتنے سختی ہے ریگ مال ہو سخت ہو گل سمجھا جی اس دا کم ہے انہیں خرس درسد خورشدیا صرف جنگ نتارنا لوہے پہ لوہے پہنچے کی تو اندر ختم ہوا تنقید کا کی کام ہوا ایگ مالا جو بیرونی سودا اسلام شامل ہوگا جو نہیں اسلام اور مسلا اسلام سمجھی بسا پسند کوفر ہے تو اسلام بیرون بیرون با با سمجھا تنقید کرنا حق نی ختم کرنا نہ حق سے تنقید ہوتی ہے تنقید ہمیشہ باطل تھی ریگ مال نے صرف زنگ نتارنا اور تنقید نے صرف باطل کا قباڑا کرنا پتا ہے بھی کباڑا سونے کا نہیں ہوتا نام دو کباڑا ہے سونا سنگی شکل آئے جدو بھی سنگیاں شکل چلے گا من بھی سونا ہی رہنے گیا نیارا کرنے والے چھوٹے چھوٹے ذرات جو ریت دیکھ جو سنیا ملے ہوتے ہیں نا وہ شام بھی پھوک پاک کر کے ذرات کٹے کر لین بنیا ہوں کی تیấy? عجیب گلے ہے کہ قباڑا کی جائے یہ لفظ پیا دست ہے کہ باقی یہ ہے سر کباڑا بڑن کے قابل ہے سر ادھر گل ہوئی ہے تو کباڑا بڑنا شروع ہو گیا اس طرح ایمان دسو میں موٹی جی مثال دینا حضرت فاروق آدم سرکار کے خلاف کو بولے نبی پاک دے دین دے خلاف کو بولے سچی دسیا جائے ایمان دسو اپنا کبالا کرے گا دیبالا ہوگا حق شہ سیلاف بولنا لگا اپنا کبالا ہوتا ہے حق دا قبالہ ہو سب پوکے گا تو اپنا کبالا ہونا دنیا بھی آدمی گئی دین مقصد کیا حق دا کیا ہوں تنقید کر کے صاف کرنا دنگ اتار گل یعنی ختم کرنا ہے اسا باطل نو ختم کرنا ہے ایسا جھوٹ نو کفر نو کفر دجل نو فریب نو مکاری نو تمام جرائم برائیاں ختم کرنا ہے, او ختم بھی او ہے اسلام او حق کے این او اس دے خلاف <t french> <wurde> <tricanallah> اس جڑا بولے گا اور خود ختم ہونا تے برائی تے کیوں ہونی تھی تاکہ اسلام میں کوئی برائی شامل نہ ہو جائے کیونکہ یہ نیکی ہے ادھر برائی نہیں ادھر برائی جد آنی ہے تو اصا روکنے روکنا یار خراب یہ جانا جی اچھا ادھر یعنی مان تر جانا بندے اچھا تو ادھر کوفر والے پاس ہے. ادھر میری تنقید کرنی تھی ادھر تنقید ادھر تنقید ہونی سی تاکہ کفر مکتے. ادھر تنقید ہونی سی تاکہ اسلام بچے ہوں تنقید کا مقصد تنقید کا مقصد اسلام بچا ہے ٹھیک کرنا ہے اسلام ٹھیک ہے نا کفر مکا ہونا ہے تنقید ختم کرنے نہ مانا کیا ہوا جیسے جیسے مقصد کیا ختم ہو کے جانے اللہ تعالیٰ حکام تو لیکن لاکھوں کا ایمان دین ختم ہو گیا انہیں تو برباد ہونا ہی ہونا دیکھو کلمہ شریف والے پاس چلے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے وہی وہ اقبال والی گل تھا جو ناخوب بریوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے لشور اگریز نیا کراقی جو بندی واٹر سڑک سن کے خلاف یاد آرام ہے یہ غلامی کے نتیجہ کی لا لا کی یہ قلم ہے صحیح ٹھیک ہے نا یہ پاک قلم ہے اس تیے با پڑو ذرا غور اس دو حصے نے ہر الہ الہ اللہ اللہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم 40 سال عرصہ اللہ تعالی نے آپ کیوں رکھا ہے سا چالیس سال کے بعد اعلان کیوں کرایا ہے سر نزدیک آئے صرف اعلان وہ وشرف چالوی والا کام نہیں کرتا تو بالکل رسالت اور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ساتھ حقیقت مسترد تھے کیونکہ نبوت میں تبلیغ شرک نہیں ہے رسالت میں شرک ہے چالیس سال کے بعد رسالت پتری کو اعلان ہے نبوت ہو گیا تو تبلیغ پتہ ہی ہونا اس مسل کا اچھا ہوں جناب جی سیت لگا پاک سل کلم چالی سال کیوں اللہ تعالی سچا میرے محبوب صلی اللہ علیہ کلم ہر سیل ہر گل ہر سوڑ ہر دیکھنے چاہنے ہر پاسوں پورا آزماو چالی سال انہ کے منہ وا کہ سچا ہے چالی سال تو بعد میں اور کرا پھر انہوں دساں جہاں مخالفت کیا کرتا ہے وہ ہر جو سمجھنے کو لگتا ہے چالی سال تک اللہ, تعالی دے محضور سرکار. اللہ, اللہ. نو الہ کرتے حکم نہیں آپ کو حکم نہیں سلان کا جڑا یہ آخے کہ نبی پاک کو لا الہ نہیں دیو وہ ہو جانا کیونکہ نبی ہر نبی پیدا ہی توحید پر ہوتا ہے ساری تعناطبا چلیا کٹ تعینات تو جو مقام جا حاصل ہونے ہے اس کو ارباں درجے ود نبی پیدا ہوندے ہوندے. جڑائی لکھے گا ہو جا دیجیے لگے گا اللہ مچھلی نکل گیا میں آنے سوال کرتے ہیں کہ بھی مرگر مچھی بدل گیا قرآن تو خود آختے جی سا نبی دینا چودہ سمان د پڑھنا چاہیے دعوت اسلام بھی دیا گیا جی ایسا ہی آکھنا ہے کہ تصاو کی پاسے نبی یہ حضرت عیسا لے السلام جہ ایس وقت دزور سرکار کی وجہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندگی حضور سرکار تو ملی ہوئی ہے اور ہر شاید جہاں جہاں کوئی موجود ہے حضور سرکار کی وجہ اچھا ہوں کبلا اللہ علاج سید لمبیا پاک سرکار جدو اعلان فرمائے تو مخالفت ہو اللہ اللہ تے نہیں ہوئی وہ تنقید کی گلو دسنا اللہ اللہ جدو کرو گے تنقید نہیں ہوتی کیوں لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی عبادت کے مستحق یہ مطلب ہے باقی سب خدا جھوٹے نے یہ مطلب نہیں ہو جانا اللہ تعالیٰ سچا خدا ہے ایو یہ تنقید ہے نہیں تنقید بھائی جدو کہ یار کوئی خدا نہیں عبادت کلا کوئی نہیں سارے خدا سمبیا پاک سرکار نے یہ ہوئی تنقید ہے چالی سال سارے آخ لگ پائے جھوٹا جھوٹا جھوٹا جھوٹا گل سمجھا جان اور ایک مال जारी तनकीद वजी है हक आदा नहीं वजी और किन वजी है कूड़ा महाकमा दंगा सियाने काफ अकल दलील कटे नहीं हो सकते कुफ अकल ते दलील तीन चीजा कटिया नामराज का फिर हथ बुत बना गया बनागा Achcha, نال بہت بنا اے دسو خدا پکو کہ میں تیر خدا چلو جی کرنا ہی یہی لانتیا بغیرتی کرنی کس ہوئی کر بے سوری بغیر پھر چلو یہ کافر بننا ہی نہیں کہہ دے میں تیرا خدا ہوں کیونکہ میں تینوں بنایا ملیا بھی صحیح تو بے سورا ملیا الٹا تو میرا خدا ہے معلوم ہویا باقی کوفر اکل سے دلیل کرتے اچھا انچو دلیل کی جی پوچھو دلیل کی ہے کہ میرے پیو دان کرتے آئے کافران کول بت پوجن دے ہے سچ فرما مرو جننا مسلمان پکا ہو جائے نا کافر مسلمان, پکا, مسلمان پکا, پکا, پکا ہو جائے دنیا تک کافر نہ رہے ہاتھ نال بنا کے خدا منی کلاس پھیر کے واؤ لاکھ لانت کہ سچا خدا جٹ پہ اقبال آدھا نا جدو میں لا الہ پڑھنا تو شرم میرا بوت پانی پانی ہو جائے جسم لرا برندام ہو جانا جب میں کہتا ہوں میں تو کانپنے لگ جاتا ہوں کی کب کبھی آنی ہے ڈرامے ہوندے ہیں چٹکی ماری پیر نے تو مریض خربا دیا خاندیا صاحب جی کو جا پہ اتوں شیتان وگو پڑکیا یہ کیا ہے جی یہ جی حضور سرکار کے صحابہ کرام کو ایسے ہوتا تھا میں خدا دا ہزور سکار پڑھا سا یہ لگتا درختوں کے حضور سرکار محفل پاکستان کن موہ لا کے ہمیشہ گل کرتے بندہ جی تیرے ساتھ دل بندے کدھر کہ سلطانی بھی ای جی ادرشی بھی دسو فکیری کہا پی اچھا ہوں جناب سی گور ہو ہے پاک سکار نے اللہ تعالی قرآن نے فرمایا نقتا فرمابو تیرے دشمن نہیں میرے دشمن ہے تیر تو سہ آتے سن میری گل کی تھی غلط ہے، نا تو پھر hmm. میری وجہ میرے اصل دشمن ہوئے وجہ دشمن نہیں بنے میری وجہ اختیار ہے میں بنا ہوں پیدا میں کرا میری گل کریں چالی سال تک سے کوئی انگلی نہ اٹھے میری گل کرتا گیا ہر پاس تلوارا اٹھ خروتی کجا انگلی نہیں سی اج تلوار اٹھی کھڑی کی کی تلوار ہجرت ہو رہی ہے جنگ آ گئی سب کچھ آ گیا میدان کھل گئے تانے مینے سبو شتم گالا سب کچھ ایمان نال دسو ہوا کہ نہیں ہوا یہ تنقید ہویا ہے یا ذکر تے اللہ اللہ تے ہویا ہے کلما جدو کر تنقی تو شروع ہو تسلیم تو شروع ہو تسلیم اگے الل اللہ تسلیم لا علا تنقید للہ تسلیم تسلیم تو شروع ہوں کہ تنقید تو تے لانا مڑ سا مسلمانی اب جی کو رہ گئی یہ دسو کہ جہاں کنجر پہ کہ تنقید اتنا کوئی نہیں ہوں دا, کلمے دا پہلا حصہ ایمان شروع ہونا ہے لا پیا مگر جا کلے شریف نو مٹ لا پیا جا تنقید آ پاٹ ہی اتار کے سٹا پیا لا لاہ پہ لہدا ایمان نال دسوں دا صاف منسوبہ یہ ہویا کہ سارے صرف اللہ لاہ خود کافر ہو معلوم ہوا کہ وہ کافر کرنا چاہ، پھیلا چاہتے نہ ہو گئی اسلام چاہتے میں ہدیس پالیو جدید ہر سدی کے آغاز یا آخر میں. ایسے بندے اللہ تعالیٰ بھیجے گا اس امت سے جیسے دین نواں کر حضور سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ نیا دین پیش کریں گے یہ <note> سہرول پادری صاحب کے سارے بچا ہوں یہ پروفیسر تبدیل ایک ہے دین کو نیا کرنا ایک ہے نیا دین پیش کرنا ان دواں زمین عثمان کا فرض نیا دین پیش کرنے والا کافر ہے ابن عبدل وہاب نجبی تھا نا ابن ابد الواب نجبی اس نے کہا سب پہلے کافر مشرک ہو چکے واحد میں اور میرے ساتھ والے یہی مسلمان ہیں یہ مومن ہیں میں نے اللہ تعالی حکم دتا ہے کہ جیڑا میری منے گا وہ مسلمان ہے انہوں چڈ دیا جیڑا نہیں منے رب دا حکم ہے کہ وہ کافر ہے میں انہوں قتل کر دیں جہرا میرا حکم نہیں مننے گا گھنوں میں قتل کر دیاں واجب القتل قتل یہ ابد الواب نجدی نے آخیا سی اب یار بڑے بڑے سٹانے بندے امت رسول اندر پائے جی جی میں گل کی مطلب نبوت کا دعوی قسم خدا پہ سدقے شاہ سکار پہلو عدم کرتے سن پیر میرے نشا سرکار جد نے سہفے چشتیائی کتاب لکھی اور اسمد مختار سخفی اسمد بر جناب کہ آخر لکھا محمد بن ابدل وہاب یہ سب نبوت کے دعوےدار تھے سفان hmm. کھڑا ہو گیا پورے ہندوستان اجوابیاں گیا آ پیر صاحب نالا کٹیاں وہ تنقید آ گئی تے کا نشانہ تو بننا ہی بڑنا سا <laughs> اونا گانا کڈیاں تیار ہی تھالے لکھے تھے اجنا پھر انہاں سوال بھی لکھے انہاں کیا پیر سارے عرب تو کٹھے ہوئے اتھوں کٹھے وا بھی سارے کٹھے ہو گئے انہاں 10 سوال لکھ پیر صاحب نے جواب دیو سارے جی اربو اج موں کٹھے ہوئے ہاں پھر عقائدی اقتصادی سوال بکرے سرفی بکرے ناوی بکرے ادبی بکرے ہر طرح دے انہاں یعنی پورے اڑی چوٹی دا زور لا کے عرب والے انہاں دے ان کے عربی دان جڑے ہیں سارے واپڑے آن کے پورا جناب چوٹ زور لا کے تو سوال کی سدقے پیرا پشاور میں نماز پڑھی سے گلام کیناب جا مرضی خاندے ان, ان سارا جب لیکن جناب کیتے جناب ان جناب نیلنج کیا جناب کا جواب جڑا اصل نا حق بن دینا چاہیے آم سرکار نے فرما سا کاغذ قلم سوال اتنے سامنے لکھے دس دے جواب لکھے دس درما تلک آ شرت ان کا ملائے تے پورا کر دیتا ہوں دو تو میں اپنے اضافی سوال دینا جواب جب لا پا حضرت جی میرے دا فتوات شریف شفیق، پرانی چھپی خیر ہوا جدو فیلے نہ جی بابیاں کول آئے نا پھر اج تک وابی نہ پیر صاحب دا جواب کوئی توڑ سکے میں تا حضرت دے سوال دا جواب اچھا <تص> ہوں آپ سرکار نے مدعیان نبوت جو نک اور اسی وجہ نال انہوں نے آ کیا کہ جو میرا حکم نہ مانے وہ واجب القتل ہے یہی نبوت کا دعوی ہے یہ صرف نبی کا مقام ہے جو جتنا بڑا امام اور ولی ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا امام اعظم ابو عنیفا کو فرمانا پڑا کہ اگر میری بات رسول کریم کے فرمان کے خلاف ہو تو دیوار پر مار دو اتے یہ ای حق بنتا ہے کہ صرف ایسا کہہ ہے جڑا مسلمان وہ گا جڑا خدا رسول کا حکم نہ منے گا وہ کافر ہے یہ نہیں آخر کہ جو میرا حکم نہ مانے وہ کافر ہے سیفی بھی آخیا سفی آ گیا جا مو میرے خلیفے بلی نہ وہ ایویں کافر ہے اگر میرے سارے خلیفے بلی تو ایک نو نہ منے ایویں کافر جی سارے نبی نے منع سارے نبیوں نے مننے لیکن ایک نبی کتاب oh wow. جی نمی جی لکھا پرانی لکھا بہت ملدہ دیکھو صحیح کم گونے سمت نگیا پیا وہ تنقید ہو تنقید خاتمے نا جی گل پیسہ لی نا میں اگلے دن آخیا میں دسو خدا دے بندے ہو میں کلہ بندہ تنقید اڑا حاضرہ صاحب بزرگ اٹھایاتم شروع کی تنقید ایمان نال دسو میں آخیا یار کی اثرات نے پورے ملک ایس وقت تے اثرات نے کہ اگر جلسہ ہوئے نا میرا حکومت جلد تو جا کے جلسہ کر لے ایک پاس میں جلسہ کرا تو ایک پاس فن خا پ مکر ہو گئے ہر ولیج باہر کس وجہ مخالف بھی پتا لگا کہ گل سچی اتو لگنی اللہ بندے ہو وہ ایک بندہ تنقید کرے افراد جا سکتے ہیں تو ایمان دسو جیت مسلمانوں کا بندہ بندہ تنقید کرنے والا بن گیا پھر ایک بندہ بیٹھا نے سی انہیں پھر تے زنگ آنا ہی نہیں تاں ہے نا جدو لگ جائے تو جب لگنا ہی نہیں ہوں کیوں اس قوم نے کیوں دین مدارس کیوں ختم ہوئے مدارس کیوں ختم ہوئے دین قوم دی سی پہلو ضرورت دین معاشرے نظام دی معاشرے ہر بندہ اپنا گل کر ہر عمل کردے جی کر بیٹھے بارے کی حکم ہے بابا ایتابا بن گیا جدو قوم ضرورت ہی نہیں محسوس کی بے دین قوم یہ بےدین سیکولر قوم ہے نا ہمارے دنیا بھی مینو ایک جی جی دنیا کے ساتھ دین کا کیا تعلق ہے بالکل ٹھیک میں جناب ہوں اپنی طرح دنیا نو گن دے, گنو گن کے ساتھ دا دا دنیا کا دا فلانا فلانا کام کوئی تعلق نہیں فرق مجھے بھائی مانا میں کنو رکھیں گے دنیا اپنی نکاح شادی کاروبار کھانا پینا لینڈ دین کی آن آکھیں گا? گا دنیا ہوں جو کچھ میں گنیا میں دین تو باہر کٹ کے وقا باہر بھی کھ لے مسلمان بھی رہ جا سا <laughs> نکاح کروں پہل کرے کلمہ پر توبہ کر نکاح گواہ دو گواہ نے ہجاب قبول ہونا ہے نام مراد ہے دین نہیں یہ کہیں ہدایت دیتی کھان پی آ جا حلال حرام آیا کھڑا ہے حلال حرام کہیں ہے یا تے آنکھ میں حلال حرام کھان پین مرن تک میرا دین نال کوئی تعلق نہیں ہے ہماری دنیا اور مرنے کے بعد ہوں مولویا سدو تو آگے پڑھو ختم کیا بھائی کیونکہ اب دین شروع ہو گیا جر جی مولوی کا کیا کام ہے بھائی دنیا داری میں مولوی کو کیا کام ہوتا ہے یہ مر گیا ہوں دوروں دوروں حضرات صاحب گا کہ بولا ہو جنا چر سور جیتا اسا یاد نہیں آئے مرن تو بعد سوراس کیوں یاد آ گئے ایک گل ختم پڑھنے والا بھی کر قسم خدا دی کر کے آنا ختم پڑھا والے بھی پتر بن جانا اچھا ہوں قبلہ لا الہ الا اللہ ایسی تنقید اور مجدد حضور نے گل کر رہا سا کہ ایک ہے نیا دین پیش کرنا ایک ہے دین کو نیا کرنا کی کرنا جی مثال انگ والی لے لو کہ جنگ لگے ریگ مال یہ نوا کی جا رہا کی مطلب کہ جو مواد غلیظ لگ کے خراب کردہ او لوہے دی جنس نہیں وہ باہر چیز اتارو تے سمجھو لوہا نیا کیا جا رہا ہے کیا مطلب کہ لوہے کی اصلی شکل پھر باہر آ جائے گی ٹھیک ہے مجدد کا یہی کام ہوتا ہے کہ مجدد تنقید کردہ جو غلیظ مواد غلیظ فکر غلیظ سوچ غلیظ گلان کفر برائی دے ذہن دے اندر اسلام بن جان ہے تو سمجھو اسلام کو سنگین کے دماغ میں لگ چکا ہے لگیا ہے کہ جو غلیظ مواد لوہا نہیں یہ غیر مجدد تنقید کرنے نے آخر شرم کرو یہ کفر ہے یہ برائی ہے یہ حرام ہے یہ نجائز ہے تم نے اس کو اسلام کہاں سے بنا لیا ہے پگ ساوی نی پچھڑی دگا نال پچھڑی جڑا بلوچستان دا ضلع بھریا پیا او سارے ہے ہی پگا والے اتنے سارے مجدہ میاں والی جاؤ تو ایڈی ایڈیاں پگا ہری پگ آیا تو چھوٹی چھوٹیاں پٹیاں اوتے ایڈے ایڈے پگڑ نے ہے نی وا مجدے گڑا بنواستے مجدد کا یہ کام نہیں کہا مجدد ہے جی سائرو کاڈری والے کہ مارا صاحب مجدد ہے ریاض والے مجدد میں پوائنا نہ آخنا پہ کسی نو نہ کرنا مجدد اپنے فکر کی روشنی تو پچھانا جانا ہوں مجد تنقید تو صرف پشندا کیونکہ کام میں نو کرنا جنگ لگیا انہیں اتارنا جڑے عقائد خراب ہو چکے نے جیوی عقید انہیں آن کے تنقید کی بچال کر دینی ہے مناظرے بحث ہر طرح ثابت کر دینا کہ یہ جو تم نے اسلام بنا رکھا ہے یہ نہیں اسلام کی حقیقی شکل یہ ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے مسلمان کی سلاح ایک اے اسلام کی اصلاح اصلاح کرنی ہے ٹبلہ مسلمان دے ذہن دی اسلام دی اصلاح نہیں یہ نام برادروں میں مجدد نے جہے اسلام کی سلاح کرانے اسلام یہ غلط اسلام ہے اسلام وہ, وہ ہے یہ غلط اسلام ہے جو چودہ سو سال سے آ رہا ہے یہ ہے کون نیا دین دین دینے والے نیا دین پیش کرنے والے یہ دی نہیں دی... اچھا ہوں پشریف نے مجدد تنقید تو میں <tell> ایک مثال دینا ہوں تو دو چار مثال مسئلہ مساوات ہو جا نبی عالم صلی اللہ میں شخصیات سامنے آنگیاں شخصیات اس واسطے آنگیاں کہ جب کوئی شخصیت اسلام کے خلاف چلے عمل کرے پہلے نمبر مسلمانوں کا فرد بندا ہے کہ اپنا عقیدہ ایمان رکھن کے شریعت ہر کسی پر غالب ہے ہر کسی پر حاکم ہے شرح پر حاکم کوئی نہیں ہر کسی کا فیل حکم شرح د تابع ہونا ضروری شریعت کسی دے فیل دے تابع ہونا ضروری ہے ہوں میں باقی کی گل کرا حضرت فاروق آلم اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھ حضرت حزیفر اللہ تعالیٰ خیر حضور کیوں پریشان فرمایا پر یار میں سوچنا پیا بھائی ہوں تنقید دیکھا جی کھانے سڈیا خلاف ہے تنقید کن ہے سیک درجے دشتمار ہوتی تھی سنی لامت پی گئی حضرت فاروق آزم سرکار نے पर माया यार मैं परेशानी लाग गई है कि मेरे को गलत काम हो परेशानी वेखो खलीफा वक्त परेशानी लगी बची ए परेशानी नहीं यार बुरा करा तो मैं डे मेरा की बनेगा ना मैं बुरा करा तो यह मैं ना डेगा एने बर्बाद हो जाएंगे اگوں پھر یہ جی رسول دی کی مطابق چلو گے پیچھے چلیں گے خلاف چل کے لحاظ کر دیں ہوں جے کوئی شخصیت دا پجاری ہوں انہیں اکھنا سی چپ لو جی اج تو بات نظر نہ آئے <مارک> حضرت لانت پی جائے نہرمخت پرستی جماعت پسندی یہ دو بڑی وڈیا لانت جماعت پسندی کے اندر انصاف نہیں اور شخصیت پرستی حق نہیں رہدا مطلب جماعت پسندی جدو ہوئے گی اس وقت فری ویکو گے تو ساری جماعت جو مرضی کی سو ان قتل بھی ٹھیک ہے یہنا بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہماری جماعت کا ہے یعنی انصاف کا تعلق ہوتا ہے فیصلے سے حق کا تعلق ہوتا ہے اعت سے ہر جدوں کسے نے برائی کرنی اپنے نے جماعت پسند کی کرے گا فیصلہ غلط اپنے واسطے اور غیر دے واسطے. اللہ تعالیٰ سانو کی فرمان ہے؟ لا شنان لا اقرب تمہیں کسی قوم کی مخالفت غیر منصف نہ بنا دے عدل کرو عدل ہی تقوی کے زیادہ قریب ہے Allah. Allah. تا کر کے کو کرے وہابی گستاخی کرے وہابی کوئی چھوٹی تو چھوٹی کرے واجب القتل ہے چک دیو پھٹے جن نے جلسے ہو سکتے ہیں میں خرچہ دیا گا ایسے کرد چوک کے سورت دس دیا گے ہیں جمانے بھی گل کو اگر کازمی کوفر کرے اور کہے دنیا کے لیے ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں کسی رسول کی ضرورت نہیں کسی آم قرآن, آم قرآن کی ضرورت نہیں تو آب کیوں کہ وہ ہے؟ اور بولیا نا سبلا کے خلاف تو شہر نہیں تینوں دیا نال تین سگر بتا بھی نہیں ہونا جی آپ بولیے نہ پوترا تو خدا دا بندہ ہے کازمی دا بندہ ہے رسول دا امتی کاظمی دمتی قرآن تیری کتاب ہے کہ کازمی تری کتاب ہے بدل کیوں کیا ہے تو دکھ جنت کازمی سمجھیے یا رب دی سمجھیے وجہ کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا کوئی امتی حضور سبق پڑھا گہن کے غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب میں پیت لے رہا ہوں اور سے تو کپڑا پکڑتا کپڑا ان کے ہاتھ میں پکڑا کر پھر بیٹھ رہے ہوا تو بے نظیر ماضی لگ رہی ہے ٹبر نال پھر وہی کہ جڑے آخر خدا واشیا نا سزائیں اسلام کی اسلام ایک بہت بڑا وحشی مذہب ہے ہاتھ پاؤں کاٹنا وحشیانہ نا سدائیں اتنا بڑے کفر اور خود نظام کفر کے حامی ہوں سب کچھ لیکن اگر وہ کازمی کر رہا ہے اور کازمی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو کازمی کی اگر... کازمی کا خاندان ہم نے مان لیا جن کو ہم نے مان لیا خطا انگلی نہیں اٹھ سکتی لیکن وہ کیا کرنے جماعت پرستی یہ ہے وہ پجاری کے اگر ہے اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم لا الا نے والا بھی لانسی ہے ارباب مندون یہ ہیں وہ جن کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا رکھا ہے کہ ان کے ہر شہ کو سفید کہتے ہو اور دوسرے کے سفید کو بھی ساتھ کہتے ہو لانتا کتنا مردہ زمیر بن چکے ہو یہی ہے بندے کی بندے کی جو شرک ہے بندے پر صرف ایک فرض ہے کہ تم خدا کی مانو اور اگر حضرت فاروق اعظم یہ کہ یہ میری مانو خدا کی وہ ہے اور میری یہ ہے تو تم ساتھ کہہ دو کہ یہ شرط ہم سے نہیں ہو سکتا اگرچہ فاروق اعظم سے کبھی ایسا ہوا بھی نہیں اور نہ ہو سکتا بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا یعنی تباہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اگر میں رسول کریم کی تباہ کروں تو میری تباہ کرنا ان سے تو پکمے منہ نہیں اگر میں ٹیھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا یہ کیوں کہا ہوگا کیوں کہا میں قسم خدا بھی کر کے کہ کہ ایک پاسے تو شاید ہزار کھڑ دے میں اپنی جان ایک ہو رہا دوسرے کفر ایڈا کھ کہ زیادہ اور سجادہ اور فلانا ہے اور فلانا اور اس کو رسول کا درجہ دیا جا رہا ہے اور خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے کہ اس کی جب بات آ گئی اگر خدا کے مقابلے میں رسول کے مقابلے میں قرآن کے مقابلے میں جو بھی مردی ہوگئے حسائن دی مننی خدا رسول ادھر شرک ادھر اوڈی تو عید پہ حفاظت ہوگی ادھر ایڈی گی لانت ملکی کھڑا ہے سب خیال پہ رکھی جاتے کتیا تو نہیں <تصفح> تو تے حضور دے دین اپنے تو بھاری کھڑ اپنی خواہش نفس تو بھاری کھڑا ہے دعویٰ کرنا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول نہیں تیرے اندر بھائی مانا غلام کس کو کہتا ہے غلام وہ ہوتا ہے جس کے مال اور ملک اور جان میں اس کی اپنی مرضی بھی نہ ہو ہوتا ہے کہ نہیں جی پروخا گلام کی تاریخ کی لکھی کتاب جس کو حق کہتے ہیں تو کی مطلب ہے کہ ان دی کوئی شہر حق کے سر حاصل نہیں ہوں مقالا ملک ہے ہر شہر گلام رسول رب رسول کے خلاف ہوگا سڈا لباس وزہ کتا دھی بہن کاروبار ہر شہر مخالف ہوتابک بھی ہوں گلام رسول ہوگا کہ انگریز ہوگا اچھا ہوں مجدد جڑا کی کردہ جی جی ہوں میں شخصیت سامنے آنگی میں جی کیوں کہ اس واسطے کہ جا مر گیا مر گیا آال دے سکتے دے ہال دے اللہ تعالی جانے تو بندہ جانے لیکن جب لوگ کسی مر جانے والے کے پیروکار ہوں تو اس مرے دے اس مرے دے پھیل اس دے قول اس دی گلد اس اعتراض تنقید اس وقت سے ہر دو ہے کہ آج ایرے پیچھے ہین یہ اندے جب مصطبے پیروکار اندے غلط گلد اندر ہوئے کھڑے میں تو انہیں انہوں دین پہنچانا اس سے ضروری ہے کہ اندی گلد تنقید کرو تاکہ یہ بچ جائے, جائے, جائے جانبے جانبے جانبے غلط غلط ان کا لگی دیتا ہے اگر لان سی دن بندہ جنا مرضی سوچے تو جو مرضی سوچی جاؤں گا جیڑی حقیقت حقیقت دسو حقیقت یار بڑی گل میں کرنے لگا فکا شاخی درد فکا مالکی دن فکا ملی دلی ہر فیقا والا اپنے امام دی صداقت اور ہکا نیت دلائل پیش کر کے اور سابت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں دیکھ میری, میرے ماملی فکا صحیح ہے حالانکہ فی اختلاف جو ہے وہ کوئی اختلاف بھی شمار نہیں ہوتا وہ تو اختلاف ہی رحمت ہے لیکن اس باوجود دلائل وہ جی فیقہ زیادہ بہتر ہے اصل ہر ایک کا کردا کرتا ہے تو میں حران ہو گیا کبلا محدر شمس الدین امام ابن شبکی جہ شگرد نے اور شمس الدین استاد نے کو خطا ہوئی باہ میں جان کے باہ میں بھول کے باہ میں جس طرح ہوئی خطا کو کتابوں کے خلاف ہوں شگر دق پرست نے سبقی طبقہ شافیہ کبرا صاف لکھ دیتا ہوں فرمایا میرے استاد قیامت والے دن ان دو بندوں نے اشاعر اور سوفیا کرام رہتا ہے اُنہ دونوں نے میرے استاد کا گربان فرنا ہے میرا استاد ان دو سبکوں کردہ الفاظ بھی گٹ جبرا کی تھان کو نہیں, نہیں, نہیں کر ہوں ترکیب بھی مچھی مچھی کر جانا تو میرے شاید استاد کا یہ حق نہیں بنتا جدو آ جا گے آ استاد میرا ویک دے نہیں کہ اگو میں جلانی گالا گالا آ کے شاخ ابدل کادر جیلانی کی گل آئے تو چھیتی نا گزر جا جی گل آ جائے محدود حساب کہ خدا رسول پتہ نہیں سبق پڑھ بیٹھے کتے پہنچ گئے جی میں تہ آخصیات سامنے آؤں گی اچھا ہوں کبلا میں مثال دینا کہ غیر اسلام اسلام بن گیا وہ جنگ میں لگ گیا باس آ ہے ووٹ بھی ساڈ ووٹ اسلام اسلام میں ووٹ ڈالتا قرآن حدیث کھولو بلایا جاتے اچھا جب قرآن حدیث ایسا ملنے ہوں اتنے آن کے تصاور کرنا کہ ایک ہوں فیصلہ ایک ہوں مشورہ مشورے تو بعد فیصلہ ہوں یا فیصلے تو بعد مشورہ ہوں مشورے تو بعد ایوے نا اچھا مشورہ جہا اس نے آخیا کرو نے آخیا کرو آخیا کرو نے آخیا کرو جڑا ہوں فیصلے کرنے والا بیٹھا ہو رد بھی کر سکتا ہے یار تیری گل میرے پسند نہیں ہے تیری پسند نہیں ادھر بھی پسند نہیں آئی مجھے پسند آ گئی ٹھیک ہے اندر تو میں فیصلہ کر دوں اے اے معلوم رد قبول ردول دا استعمال ہے ٹھیک ہے مشورے رد بھی ہو سکتا ہے قبول بھی آ سکتا ہے لیکن فیصلہ جدو پھر رد قبول ٹھیک ہے نا ہوں ووٹ نو نسا فیصلہ سمجھ میں چاہتا بھی تاری ووٹ نو نسا فیصلہ سمجھتے ہو یا مشورہ سمجھ فیصلہ ہوتا کیوں اس واسطے کہ جہاں حق ووٹ مل گئے نے بن گیا فیصلہ ہو گیا ہے ہوں یہ رد ہو جاوے جائے گا کہ نہیں ہوں کبلا مشورہ جہا ہے ووٹ مشورے دا درجہ نہیں رکھتا یہ رکھتا فیصلے کا اصل ہوں آ سبھی تنازع گفتگو کرنے چلو ایرت باقے کا دے رہے ہیں مشورے کا جی ٹھیک ہے جی اتر ہے نا تھوڑی ایک تھلے اتر کے گلتا ہے جو حقیقی مقام ہے مشورہ لو کون ہومانتدار کنوی موم امین ہر مومن امین نہیں ہوتا ہر امین مومن کیا شادی فرماتے ہیں بے نماز کو کردہ مت دے جس جو خدا کا کرد نہیں دیتا تیرا کیا دے گا سرائی. کیا مطلب خائن ہے نے امین نہیں امین کنو آخو گے جڑا خدا کے حق بھی پورے دی مخلوق دے کے حق بھی آخو گے نا ہوں امین ایڈا وڈا رتب ہے سمجھو ولی ہے مومنٹ شہ ہیں رب نے بھی پیتی پھردے نے مخلوق دیا بھی بیتی سردیم تو نہ ہوئے نے ہوں شرط لا دیتی ہے کہ جس بندے کو مشورہ لوگ چاہیے کریم حدیث ایمان دسو یہ کوئی چکر لگے نورانی ہوازمی ہوئی یہ چکر لگے بچک دوں گل آکو گے یا حدیث غلط آخو گے وہل آخنا پینا کہ نہیں ہوں ایک پسے کنجری ہے درجی چالی سال دی چکلے بہان والی کنجری ایک پسے خود نورا نکا ہے دونوں کے ووٹ برابر ہون گے کہ نہیں ہو رہا جتوں تین کنجری ہو جانے کون جتن گیا میں کرے اگر میں اینی گل کرا کہ کازنی صاحب کی عقل نورانی صاحب کی عقل اور ایک پوڈری کی عیسائی کی اور چکلے پر بیٹھنے والے کنجر اور کنجری کی برابر ہے میں گستاخ شمار ہوں گا کہ نہیں ہوں گا سچی بولے جی گا کہ نہیں ہوگا جہی مننے والے ہو گئے انہوں نے آخر واجب کو قتل بندہ انہیں ایڈی وی تو کر دی ہے سارے ادرت سارے کبلا صاحب سابا صاحب ادرتا سرد ان نے بےڑا کل کر دے کنجر کنجری کا دہن تو برابر ہو سکتا ووٹ اچھا میں آخا گسا آخا نورانی کادمی آپ بھی ووٹ نسلیم کرجری کا ذہن اور میرا دہن برابر ہے موت کے جڑے نے وہ بھی آخن ٹھیک ہے ووٹ حق ہے امانت ہے قوم کی اور کجری کا ووٹ کجری ووٹ کا مطلب ہوں فکر اور سوچ کا فیصلہ دہن کا فیصلہ جیسے اہتر سال کی چکلے کی کنجری کا فیصلہ ہے وہی اسی طرح بالکل دینی کادمی کا ہے ماسا ہیٹ اتنے نہیں ایمان نال درسو لانتی منا گستاخ اور خود کازمی نورانی نے اپنی عزت دفن کر دیجت کا محافظ بنے بنیا کہ میں شرم کرو لان پیو نورانی کا مشورہ پہ آ کنجری چکلے کا مشورہ برابر ہے کوئی اقل دن کرو یہ تو کروڑا کنجری ہونے دو نظیر ورگی تے ایک نال نورانی کادمی کی گل جہی وہ پائی ہے نام دو برابر کی ایک دم سڈے دلہا بندہ ہی نہیں جی ملکوں لنگ جیا خیر والے جا کے ساقا بادی لنگ جائے وہ جی گل کی بہ جائے پہلے گیرت قتل बगैरत यार सारत न छेड़िया कतल कर दगैरत आता हम भी गैरत कतल हों पर गैरत गा कतल हूं जो आखे हुए धी अपनी बचा बगैरता स्कूल न कल घर बहा इन टीवी चकला क्ड करो बगैरत ना बन को इज्जत ना स्याणे आते ने एक रन जो इज्जत जड़ी अख थले तो जुती पैर थले बचती है अकल कर सुन के तो की आंदा है یہ خیر نہ لے بغیر غیرت نا دی گل کر کے غیرت نا <laughs> سور ٹھا رچا برفانی علاقے مان کا نا نی پتا غیرت تیری چھیڑ واہ کی خیرت جاگنی چاہیے تیری خیرت جاگتی جدو خیرت میں شیر بنایا تھا بے غیرتی پسند پردے نگیا انگریز ننگا دیدا چال جب سارا ننگا وہ پسند جڑا کپڑے کی گل کرے کپڑے دی گل کرے کپڑا پورا کرو کپڑے پورے کرو اور یہ ای برا ہے ایمان نال میں ای ہوں میں یہ تو اگل دن آخیا میں آخر میں ٹھیک اگر کچھ دتا ہے ایسا منتھ دتا ایسا انکار نہیں کرتا لیکن آو یار ایک جگہ تے فری بچھا کے بہنے آر فیصلہ کرنے کہ لےتا کی سوتا ہے سا انکار نہیں لیا کی سو آپ دونوں چیزوں ملا کے سامنے رکھ کے نا تے تقریب چ رکھ کے فیصلہ کر گے موازنہ کریں گے لیا کی سوتا کی سو <تصفح> <تصفح> <تصفح> جے لیا ہونے ان دی قیمت قدر ہوئے چوکھی، تے جو دتا کہ ہوتے مقابلے کھ نہ کل آدم تے پھر تے سمجھ لو اصہ بیان کرنا تو رونا سا ہر روش ہی نہیں گل سمجھ آئی کہ نہیں <تصفح> <تصفح> تے جو جن اساں دتا ہے ان دی قدر ہوا جو لے لیا ہے ٹھیک ہے کبلا جو دتا ہے موٹے لفظ ہے چاہو دنیا ای جو لیا, لیا آزادی دی. دین سب تو اچھی شاید دین آزادی غیرت عزت اخلاق آداب انسانیت صحت روحانی سے جناب اخلا روحانی جسمانی جو صحت ختم کر دیسرے لفظ سو جنت لی سو ہوں مول چکا اللہ اقبال گل کر گیا سڑ تھڑ کے کی گر آب ہو جاے آج پرگت جب خد منہ جس پر کرے ہو سریرا ہم بچو بچ دے آخرا سری سریرا ہم بچو بچ دے گیا خر حکارت بخر پالا کرے ہو اندھا جس وی مین عزت انگریز کی طرف لبھی اگریز کی طرف تین وقار تے عزت شان لپی کر سجدا چوکھٹ سے کر خدا چوکھٹ سری ہم بچو بش دے کے آخر اپنی بونڈ انگریز کو مرا اقبال کلام دا ترجمہ دفر اپنی سرین اپنی ڈوئی بچو بچ اس ڈنڈے نو دے کیوں उस हक बन आख किला भी किसले तुन दे तो तू खोता है उन्हें तेरे आथर बनाए ने तो उन्होंक बनता है कि किला भी तेनों <laughs> ना कोई पीर छ ना कोई गौली छ <laughs> سارے مراز تو لاکھو تو شرم نہیں آتی آگریزت نہسو مینو نے یار چیشتی گل سن بڑا بےودا بندہ چیزیں ننگیا گلا کرنا ماسا لحاظ نہیں رکھنا میں گلا نہ پوئے اقبال گل کر گیا ایمانو ای چی ننگی گل میں فکول والے تنگی کھڑے ہیں اقبال اتو اسبال سر گیا ہاتھ دی فوٹو پار پار جی میں حیدرت جی اوتوں نواب نو ہے آدر کتاب پیے وہ کجری سے وہ سی رہ شراب پیند فلان کا کیا بنا گئے دس تین ایسا نیت مل جو شرابی بندہ آپ ہوش نہیں ہوں تو اقبال زمانے نو ہوش دیوا گیا امت رسول چیڑی خدا جب دین لیتا ہے اکل بھی سیل لیتا ہے اور سورا لانتی مرادا تیرن نہیں خدا تیرا چہرہ نہ رگڑا ملازم سامنے کھڑا جگاردار سرمایہ دار طبقہ ملازم ہونے بڑے خوش ہو <laughs> <دلوقش. laughs> <دلوقش. laughs> <laughs> <laughs> انہوں موقع لگا کر جی مارا کوئی توڑ جائے گا نہیں تو ملازم خود دے دستا مار پین چوبر جیتا کرتے مار گیا کرتا ٹھیک یعنی این, این تنگ ماشاءاللہ تھوڑا وقت دعا کرو میرے دعا کرے بلی سمجھی بھائی دعا کرو تو جان چڑا گلتا نہیں ہوں گا کیبلا کہ مشورہ ووٹ مشورہ آخو یار نبی سرور فرماوے مشورہ کنزول مال شریف حدیث چودہ زبان آتی ہیں فلانے کو حضرت صاحب فلان صاحب میم سمجھ نہیں لگتی حدیث کتاب کو موجود نے پڑھیاں مینو سارا کچھ پچ نظر آ گیا تو کیوں نہیں آیا یہ ادیس کنزول مال شریف ہوں منگانا سید عالم پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کو فرمایا وشاور شاور فی امر کلدین جفافون اللہ اور اپنے کام میں اپنے معاملے میں مشورہ ان لوگوں سے کرنا جو اللہ سے ڈرتے ہیں کہہ دیتے ڈردن رس الحکمت مخافت اللہ حکمت اور دانائی کی اصل مڈ جڑ اللہ کا خوف ہے دوسرے لفظوں میں کیا ہوا مطلب کہ اللہ سے ڈرنے والے حکیموں سے حکیموں سے مسئلہ حضرت جی ہوں ایک دسو کہ بابی دیوبندی مرزائی یہودی عیسائی کھتری زانی شرابی لچا فراڈیا چکر باز ملاوا ٹالا چکلے سارے جو کچھ ہیں اللہ کے قوبل نے حکیم نے حکمت اور دن تے مک گئی ساری زندگی نورانی نیادی نو کا نقتا نہیں سما جا سکیا ہری اس کو ہر مومن دا دل آخد گل تو واقعی ہے मैं एक मोटी मिसाल देना धी बहन व्यामनी हो गए कभी चरसई भंगई दले कंजर नछवरे च बिठावे यार कि रिश्ता करा जी ना, ना, क्योंकि बुलाई मां दसा जी बुला पूरी कौम का रिश्ता जलगढ़ा है उस बादशाहर बैठा है राबी में बैठा है जानी वेच बैठा है गला बैठा है हर किस्म का लांसी हिंदू सिख झूड़ा तिमार हर ताे मशुरा दे रहे माशाला सलाह महाराज हम आ जाके उन्होंने यही आख सकने कि उन्होंने बख्शिश की दुआ करो शाला जान फुट जाए उन्होंने वालों آپ کو بچیے جو راہ وہ سانو دس گئے یہ رستا تو کسان کابے می م... پر میں گل سمجھ آئی ترسم کے بقابا نہ رسی بھی ہے ہا جی رہے تیرک ترکستان ہاں جی تج کا تک نہیں پہنچ سنا مرنا ترکستان یا آخ کہ وہ ساڈے ہیں رسول تو پھر آخان بند آخنا رسول اچھا ہوں اتنے وہ گل تنقید کی میں تمہیں کتاب عبدالستار خان نیازی دی میں عبدالستار خان نیازی خودی اپنی خود نوشتے اپنی حت دے حالات لکھتے ہیں کوشش پہ لکھ دے تاریخ پاکستان کے وقت میں دور میں رات کو میں نے پروفیسر نکلسن کی کتاب تاریخ ادب عربی کا مطالعہ کیا اور صبح میں نے کیا دیا اس کتاب کی لکھا محمد بدھ پرستی بھی کیا کرتا تھا محمد نے جنت کا تصور عرب کی شراب خانوں ارب کی شراب کی محفلوں سے لیا تھا محض لوگوں کو برغلانے کے لیے قرآن قرآن ڈچ اور محمل کتاب ہے لفظ <متحدث> اور محمل کتاب ہے بےکار کتاب رات امتحان ہوا سویرے کا رات تیاری ہوئی ہے سویرے امتحان میں سوال کرنا جناب اگر لفظوں کی جگہ تو جڑے لفظ رسول کریم نو بطور اشد غلیظ گالی دور استعمال ہوئے دے اگر یہاں ہی تھانسال خان نیازی دے ماں باپ نے گاڑا لکھیاں ہو سویر امتحان ملنا چاہیے کتاب آگے جانی تھی سچی تو میر کیا رسول کریم گالا لکھی تو سویرے امتحان ہوا اگر فرض کرو وہی سوال آ جانا تو جواب بھی مجھ پر دینا پہنا ہونا کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بد گما حرم سے ادھر ادھر کی بات کر یہ بتا کہ کافلا کیوں لوٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال ہے اللہ سد المبیا امت اتنا نبی نہیں ہو گئی ہے چلو یار بنی اسرائیل کہ نبی نے ہو گئے اس واسطے وہ کون سے نبی آخر زمان کی امت ہے لان اسمتھ اس درجے کی پی گئی ہے کہ جو مرضی رہا ہے اسلام کسی توفیق نہیں ہوئی کہ انگلی جا اٹھاوے جی اٹھائیے انگلی تے ہوں کٹن ڈی ہے بلکہ ہاتھ نہ رہے ہاتھ کی سر نہ رہے جن انگلی اٹھا دیتی پاس تو تلوار روزہ رسول ختم ہو گیا کسے پاس نہیں اٹھی قرآن ہو گئے کسے پاس نہیں اٹھی جدو کسی بندے انگلی ہے کہ یار کی ہو گیا کیوں ایسا ہوا ہوں یہ دسے ختم ہو گئے یہ گل سمجھ آ رہی مجد فرد فرض بنتا کہ یہ تھا غیر اسلامی کام جو اسلام میں داخل ہو گیا یہ زنگ تھا اتارنا فرض تھا تنقید نے آن کے کرنی ہے مجدد نے کہ یہ حرام ہے ووٹ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہی <تصفح> <مزید شکلش toss> وجہ ہے کہ الیکشن یورپ کی طرف سے آیا ہے اسلام کی طرف سے نہیں اور یورپ والے ہی پسند کیا اور یورپ والے الیکشن ایڈا زور دیں کہ اگر صدام نہیں کرواتا تو جنگ ہو پورا ملک سفایا سیٹ بٹا دو محرج کا سر میری گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہوں میں یہ تو گل کی میں آپ چھوی پگانے میں پوچھنا سسان دیر سیاسی مطلب یہ جو گی سیاست ہے کہ آم درج کرتے ہو آکام ہیں حرام جی بکرو تاری احساج بکرو تنجی خلاف یا وہ ترک آسا فرض واجب سنت موقع غیر موقد مستحب مباح آخری درجہ میں جناب ہوں بڑا وضاحت کرو جناب کے نزدیک یہ جی گی سیاست ہے یہ شرح کے حقام میں کہڑا درجہ دے رہے آرام ہےڑے لگتے بپو تاریم ہےڑے لگتے دسو کی یہ کفرے کہڑی بلا ہے حرام کوفر نزدیک کا سوال یہ ہے کہ ایڈا اجتماع مبلغین کا ہوتا ہے تو ایک واسطے ہوتا ہے تب مبلغین دا اجتماع تو تبلیغ واسطے ہونا ہے ہو سم واسطے ہونا ہے تبلیغ کے اندر دو ہی چیزاں ہوتی نے ایک نیکی دسنی دسنی تو بچو تیو کرو توانو گڑا پوے تو سا اعلان کیوں نہیں کرتے ہر جل سے ہر اجتماد ہوتے کہ ہمارے دوست ہمارے اسلامی بھائی کان کھول کر سن لیں ووٹ لینا آرام اور ووٹ دینا آرام آن آن یہ کندی گلی سیاست ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہم غیر سیاسی ہوگئے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم تمہیں ہر حرام اور کفت سے بچائیں لہٰذا ہم بچانے کے لیے آپ کو اعلان کر رہے ہیں خبردار ووٹ دینا بولے جو ووٹ دے گا لے گا ہمارا نہیں برد برد ہے فرد ہے کہ نہیں <تصفح> کتاب ل میرے بحث کرنا گھران میں کوئی آیا ہے حکومت ہو پو متن یاد ہو گئے یا کوئی خلاصہ یاد ہوگا یاد ہو یا اندے کچھ یاد جی الفاظ یاد ہیں میں آخر اب سانو سن ہے یہ پورا من جمان حکومت نے کیوں آخر من کا کی مطلب ہے پورا من یہ مطلب ہے کہ ہم تنگا فساد نہیں کرتے ہم قتل غارت نہیں کرتے ہم دسو بھائی یود نسارا کفار جہاد حکومت پاکستان امن دن چڑھ جاتے چڑیا تو سا رکنا شروع ہو میں آ جی دسو ذرا بزاس کرو اگے آج اگے آج سمجھ آ گئی گل دسو میں آخیا کافران جہاد حکومت پاکستان فساد سمجھتی ہے ایک کہا جی دو بندیوں نے لڑنا یہ وہ یہ جہاد نہیں ہے، فساد آ کی یار یہ دسو کہ مسلمان کافران جی لڑ رہا ہے مسلمان کافران لڑ رہا ہے اپنے آپ مطلب سدام افغان والے سدام والے جدوان آم کے حملہ کیا اس وقت جہے مسلمان کافران کا لڑ رہے نے حکومت پاکستان ان فساد سمجھتی ہے انہوں فسادی سمجھتی ہے یا پور امن سمجھ آ جی فسادی سمجھتی ہے میں کہ جناب ہوں یہ دسو بھائی کافروں کے ساتھ جہاد کو وہ کیا سمجھتے ہیں فساد اور تمہیں کیا سمجھتے ہیں پر امن میں کا جی پھر کہاں کھول کے سنو کافروں کے ساتھ جہاد کو حکومت کیا کہتی ہے فساد اور تمہیں کیا کہتے ہیں پورا من اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ جہاد کے مخالف ہیں تو حکومت کی نگاہ میں پورامن ہیں اگر آپ جہاد کے ہم ہوں تو آپ جیسے جہاد فساد ہے آپ فسادی ہوں کیوں میں آیا جناب جیسلم تو دوبارہ پڑھنا پڑنا ہے تین پتا نہیں ہوتے چے پڑے ماڈی سامنے نی بہ سکتے پنگے جنگے لین ڈیا اندھ بہت کرنا ڈیا کخ نی وہ چڑیا ساٹا اتنے اسے حضرت جی بندے جننے جی جلال پور جٹا حضرت جی جماعت دی گل ہوں سنتے نہیں بندے وہ آدھے بس بائی سانوں جی حق دے دتا چی داخا جائے کوئی مائی گال کرے او دے تو یہ گل کر تبلیغ اسلامی جا جا سارے پگانداد جی کوشش ہونی ہے تگڑی رکھ تیلی پا ل ماؤل علی کا دیوانہ بن گیا پتی بن کیوں ماؤلا علی نے پیلی جانی مولا علی سرکار دی کوئی دنیا کہنا آتا جو نہ کیتا ہے کوئی سنت تیروں یاد نہیں آئی نہ جہاد نہ علی پاک دی بہادری نہ غیرت نہ کوئی ہے کیڑی شاہ پسند آئی ہے جتی حالت جی جب میں مراد میں یہ عذاب لو عرض کی تھی میں کہا جی ہاں میں کہ جیلے لوگ بریلی طب کا کرامت پتا کی لیان کرتے۔ کرامت کی بیاند ح حضراسان جاؤ چوبی گھنٹے لنگر جاری سنایا انہیں آخیا میری ایک تلکیم جب دو جد روٹی کھانی ہے سر تیوہ تازی روٹی میں کہ سمجھنا میرے کی مطلوب ہے میرے ہر خدا کا پتا رسول تلکین پاک دسی جان دو اچھا ہوں اگر اسی طرح مقصد کیا بھائی یہ دینی مار باقی سب کچھ سارا ایک پاس رکھا گیا کی ویکنا کرابت کی ویکنی ہے چوبی گھنٹے بابا جتو جاؤ سرکار وہ سکار بس میں گیا کھیر کھانی میں رکھ دیتی بھی کدیا پا گیا بھی تو بن سکتا بھی تیروں کھیر چاہیے ہو تو ادھر لنگر بھی کھیر پکیا ہو کرامت گر کبلا ہوں مجدد دا کام ہے تنقید کرنا نال نہیں پچھڑی اس تنقید پچھڑیچنا جنوب پورا سمجھنے پہ ایمان دسو مجدد السانی رضی اللہ تعالی جیل چی رہے دسو بھی جیل جو رہنے تنقید دی وجہ رہ سن یا تسلیم کی وجہ امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالی جیل رہے تنقید دی وجہ سن یا حکومت تسلیم کر رہا سی حکومت دی ہر گل جب تسلیم کرتے تو جیل کو جانے جی اگر حامد کادمی وزیر اوقاف بن سکتا ہے تو میں اس وزیر بن سکنا میں قسمیہ کسمیا پیا اگر میں دلہ بئیمان بن جا تنقید چڈ دیاں تے تسلیم کر ل ماشاء اللہ اصل ہر تابوت نال حسین والے بندے ہیں سامان سال ٹھیک لوگ اسلام میں تنقید ہے ہی نہیں یہ پتہ نہیں ماحول بھی کہاں کیا ان کا لبل رہ جائے اسلام کو بیڑا، اسلام کا بیڑا گھر کے انہوں نے کیا ہو گیا انہوں نے سوڑا کر دیا اسلام کو بہت سوڑا کر دیا تنگ کر دیا बचे उ जाकर नायक आंता जिनर पाया पाते बचे जिड़े आज चो आ इस्लाम की बेड़ी फटे त्रोड़न ठोक अंग्रेज की बेड़ी इधर फटा टुट रहा यानी अजीब मलाह मिले ने सुबह जेड़ा आटा त्रोड़ता हूं जो गल तनकी ادھر تنقید قسم خدا دی کر کے پیا کہ کروڑا اربا پچھے پیچھے پیچھے ہو تنقید چڈن نہ کرایہ گی کھانے پہ درج جی میں اگلے, اگلے دن بندے آ بیٹھے دو چار بزرگ چیٹ ڈالی انہوں نے آخیا یار گل ساری پگے آنے وڈے ملن گئے تے کئی گھنٹے باہر رولتے رہے گرگ جائے حضرت بس ہوں اتو سپیا نپ کے حضرت صاحب اتنے بیٹھا سنج کھچ کے سٹیا بس رڑدیا رڑدیا جی نگاہ پی گئی حضرت بندے وہ بہر یار جدو بھی آنے چٹائی جو سوال کرنے جیسنے ساری دیہی بیٹھے رہیے سو جا یار چلے کہ یہ ایسے رابر نے جہے لبتے ہی سان جن وے خسا نہیں سکتے دین کی لینا میں بلا وہ تہن کا تو ڈرامہ کھل ہے کل وہ تھی بہتے حدرت نہیں بولتے سو چڑھا پو بالکل حق ہوگا چپ کا اچھا وہ سڈا ایک سنگھی سنو مولنا میرا ایک سنگھی ہے راول پنڈی کا او او گجر جو پورا کسٹن جائے تو سب جانا نہیں ابھی دعوت اسلامی لے اوور بڑا کچھ ہاں کیا جی بھائی یہ لویا کھڑا ہے کہ کھوٹا کہ پہلو آتے ہم صرف اور صرف پرے لوگ ہیں جدو ہوں ادھر رگڑا لگا ہے ہوں آدھے ہم اور بھی بہت ہیں آپ خدا بڑے وے بدماش ہوگا منافے کون آد مومنٹ تو ہے جا پی اتوں لہن پی وہ گل شکاری جی شکار پہ کرتا پا کے جناب ہے جناب ادھر جال لگا چیڑی بابا ہسے بابا کیوں سچ مروسی او شکار تو میں کر لینا سی پر آ سو جہاں تیس وٹایا نہیں وٹا میں شکاری کدو ہے کلندر پتا کون تو سورا شکل بٹائی بیٹھا صاحب کو جانے آدھا وتا ہونا ہوں ایک عجیب گل نہیں کہ جی کمال میں آس ممبر دکھا گئے پتا نہیں چشتی ہو بڑے کچھ ہونے ہاں نہیں بدماش ہاں بڑے بڑے بدماش میں یار واقعی منہ سونا لگتا ہے پیا کہ ادھر آخنا کہ ہم نبیوں کے وارث ہیں نبیوں کے جانشین ہم ہیں اور ادھر آخنا ہم بدماش نبی دا وارث ہی بدماش وے ہے کوئی نبی بدماش ہے تو وارث بدماش کی ہو گیا ات ہی کھل رہو گل تنقید کی ساری تنقید ہوئی اصلیت ظاہر ہو پھر اصلیت ظاہر ہوں چون میں ہوسال دینا وہ تھی کہ ووٹ غیر اسلامی چیز کو اسلامی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جمہوریہ اسلامیہ پاس اسلام آ رہا ہے اسلام آ رہا ہے اسلام, اسلام بنا کے پیش کیا گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اور پردہ دا پردہ پردا میں مثال دینا پیاتوں دا پردہ پابندی گھر اند اندر کس نو گفتگو کس نو کلام ہے کافی بھی آ کے دا اسلام کا ترتیا ہے کہ اسلام نے عورت دی نماز عورت دی مرد دی نماز تو وکری بنا دی دیویں وکری بنا دیتی ہے کہ مرد جدو سجدہ کرے بازو کھلے رکھے بغلان دے نال نہ لائے پٹان تو پیٹ دور ہوئے ایو کھلا ہو کے کر سجدہ کرے اور عورت نو نبی پاک سرکار کی صاف ادیس فرمایا سنگڑ رل کے زمین نے لکھا آلما لکھیا اللہ دی قبر تے کروڑا رام نازل فرماوے انہاں فرمایا <تصفح> کہ عورت دی نماز دا عورت دی نماز دے. اس دا مبنا ہے ستر پوشی <تصفح> اس کا مدار ہے سطر پوشی سطر ست پوشی سنگڑ جانا بارگاہ کے جڑا رب ان اپنی بارگاہ انج سنگڑ کا حکم پہ دمان دسو کیا اللہ اسے رب نے اجازت دینی ہے کہ تھیل کے چوڑے کھا ووٹ پروفیسر بن پھیل کے غیر مردہ چھاتی کٹ کے بہو پھیل کے ہاں میں شہیدے موڈا لا کے بہ دے رب اجازت اچھا مینوج کسی بندے فون آار گل چیشتی آدھو رانی کی بھین جیشن لڑکیں گئی مرن بعد گئی باقی بندے کی اکل ختم ہو باقی جیل نہیں ری پہ ہاں کائی اچھا یہ درمشی آ گئی اچھا میرے وہ مرن تو بعد گئی یار تحقیق تو بغیر گل کر دیں کہ پہلی گل تو پچھلے اب گئی تھی पिछले इलेक्शन तो बाद नहीं मरिया पहलों पहुंच गई सामने सारा कुछ हो है। मैं के चलो गड़ापो भी तरबीयत घर चंकी घर की तरबीयत चंकी हुई मरण तो असंबली बैन जागे तो दूजे कितों रोकणगे पर गड़ा नापोवी जरा कायद हों को वास्त कोई असूल है शरायत है जवाबित कोई ना گر وہ اقبال کی آدھ ہوں وہ سبحان اللہ تنقید خرا کر اٹھا کر تو دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیکشن ممبری کاسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے فندے िया नजार भी छीले गए साथ निहायत है यूरोप यूरप के, के माहौल की, की, की शहादत पेश कराते कुफर होने के गैर इस्लामी हो रख बंद रह सारा कुछ करके स्याण आंदेने एक बंद अंब चखया नहीं तो आखदा खट्टा तू उन्होंने आखने परा तेन की पता तू गाधी कर एक बंद मूह चुग टे तेरे सामने सुटता तो आंसर खटा य तू खट मैं लेकिन साम की मदटी एसकी खत्म हो गई इकबाल आप सी मैं क्या मुरादा बेच गया मैं दरी पेश करना चखी खड़ा गल आ दो बारे मैं पे पेश करना سمجھ آئی کہیں ہوں اقبال آخر کہ جی شورپ کے رنگ ہیں تو چل چڑتے ہیں درخان نو. یعنی آ جڑا سا رنگا ہے لکڑ لوگ اقبال آدھا جا یورپی رنگ نہ ممبری کادارت یہ کہ چلتے ہیں درخان چلی ویک ہندو رانی صاحب ووٹان کا کلوتا آخری ووٹ الیکشن جڑا لڑیا علی پور لڑیا اُتھے دیوبندی دوبندی سن دوبندیاں اتفاق سارے تیاد کر کے گئے نا سب نا آد ہوئے اے جمہوریت دی آخری لانت جمہوریت دی اے ہوئی ہے کہ بندہ ہر طرح دے طبقے نو تسلیم کردا مردہ جمہوریت مردہ کیوں کہ انہوں ووٹ لینا اکثریت چاہیے اخریت اخریت بریا کی کافرا کے بئیمانہ وہ ہر اپنی اکثریت پیدا کرنے ہر کسی نے آخنا پہننا ہر کسی رلنا پہنچ ہوں حضرت جی تو واقعہ سناوا بڑا عجیب جہا لکمان علی پوری دیوبندی سی بئیمان علی پور کا لکمان جان گے سو مر گیا بڑا شیطان شیتان ملا منہ فٹ بکواس دا ایک, ایک نمبر تھی ہون الیکشن نورانی اتنے نورانی صاحب الیکشن پلڑتے حضرت یہ ورکری پیا کردہ جلسہ ہو رہا یہ سچا واقع آ جائے جلسہ ہو رہا ہے کون تقریر ہے ورکری تقریر ہو رہی ہے نورانی صاحب صدارت دی کرسی پہ بیٹھنے ہے اے مارکا آ حضرت صاحب شو کراچی کھڑے تھے کہیں ووٹ نہیں تھا یہ درکری نورانی صاحب کہیں آپ فلانی جہازا تو میں آئے بیٹھے شرم ورکری پتی نکل تو ایمان نالسا کوئی سمجھدار بندہ آ سکتا ورکری خوش اخیر ہوں اتوں بھی ہرے نے حدرت جب ہرے تو انہوں نے دو بندی پوچھا گیا بندے جیت گا دے ہر گھر انہیں ووٹ دے نہیں لاتو بپا نہ کم مند نم لا خبالا اپنوں کے سوا غیروں کو رازدار مت بنانا ایمان والو ہماری تباہی میں کسر نہیں چھوڑیں گے کرے کیو کی, آخر وہ نتیجہ نکلیا کہ جس لے حضرت اٹیک ہو جائے کدھر جا رہے سن شیعہ وہابی چکرالوی ہر طرح دے کے دا کٹھا استعمال سی حضرت ادھر جا رہے تھے اور جانے سدھی کہ اکبر نو منہ دکھا میں گستاف کو میں سڑ کے گل کرکری کرتا ہوں کہ نورانی تیازی کا آپس میں اتحاد جدو جدائی ہوئی ہے پھر کیوں نہیں ہویا میری گل تو آخری آخری گل ہے تے گل نہیں ہو سکتی کسے ماسا بھی زمین رکھنے والے بندے واسطے گل کرتی ماسا بھی زمین جد نورانی نیازی کا آپس میں اتحاد کیوں نہیں ہو سکتا جی ہوئی نہ اس تو بعد اتحاد کیوں نہیں ہو سکتا جی ہوا تو کامیاب کیوں نہیں ہوا اسی لیے کہ نیازی نے نورانی کی گستاخی کی اور نورانی نے کہہ دیا کہ ہمارے اتیادے شری ہو سکتا بس یہ ماشاء کی باقی سے تعلق رکھنے والا ہے اس نے نواز شریف کی مانی او مولوی عبد القور الوری رنڈا سیٹ دے اتوں اختلاف پیدا ایوے؟ ہوں نیازی گستاخ بنے نورانی صاحب کا گستاخا واجبل افتراک واجبل فراق کہ ساری زندگی جدائی ہونی ہے اتحاد نہیں ہو سکتا نہ سیاسی نہ غیر سیاسی رسول اللہ دے گستاخ صحابہ دے گستاخ خدا رسول دے ر سارے گستاخان دی تعداد ہو گیا مطلب نکلے کہ حضرت کی نگاہ میں حضرت زیادہ ہے خدا رسول کم ہے. مائے مائے <قصف> مران گے تو پتہ نہیں سال بننا کی تھے تے چلو آپ جی مرضی کر لینا کیونکہ عالم اختیار ہے عالم جی. اختیار ہے لیکن مالک یوم نے جدوں او اختیارات دے سارے سڈے جو جناب جی آزادیاں او ساریا ختم کر کے جدوں نے آخنا ہوں ہر حکم صرف میرا یہ تھے ہون دس تو کندے کول جانے ہی اتے ویک لین ہوں دس تل جی او تیرا وڈا بھی فڑے تڑیا دس آنے چلا ہے حضرت حا فرمانے کہ پھر کے رب پیش ہوناد ہو جا کہ خدا دے مخالف وٹ سکنے نال نہیں ہو سکتے اتنے بچ سکنا جی ماتوانا کہ خدا د شریک ہون والا محبوبیت متلقا آوا بنی اسرائیل میں نے کو مینوج کہ یار بریل بھی اصل کیوں نہیں منسے اس واسطے نہیں منتے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا شریک سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں جنت ہماری ہے خدا ہمارا ہے اور ہر صورت میں خدا ہمارا ہے ہر صورت میں ہمارا ہے ہن سان کون گلت آخر آ سانے جا سنقید کا نشانہ بناوے لہذا اس واسطے اے پیش پیش نے اور دوبندی طبقہ سنتا ہے تو آر سی کہ رگڑا پڑتا ہے, ہے پرتوں کرمپ. آیا کرمپور کٹر دیوبندی بندہ آیا کٹوتا ہے میں اس تحقیق سے پہنچا کہ میں عوام جہیل نے ان حقیقل حال دا پتہ ہی نہیں اور جڑے جی ملا ہیں وہ قاسم نانوتری تحظیور انداز کی عبارت ختم نبوت دینکار علی کہ حضور کے بعد نبی پیدا ہو سکتا ہے اگر اسمجھتے تو سارا کچھ ختم ہو جان گل کی سننی پی نہیں پی क्योंकि हमारा इतका अच्छा हम मैं गल उ करदा ज इस्लाम्दा औरत की पाबंदी समझ आएगी नहीं जिन्हों चादर चार दीवारी के तादीर करने इस्लाम का पक्का हुआ حکومن پکا پکا ہوں اس مقابل کی جنگ لگا اسلام دے عورت پر کب اسلام پابندی لگاتا ہے عورت کو کہاں پابند رکھنے کی اجازت ہے اسلام تو سب سے بڑا اور اسلام عورت کو آزادی دینے والا مذہب ہے جتنا آزادی اسلام نے دی کسی نے نہیں دی شانہ بچانہ چلیں عورت ہر جگہ پر کام کرے آج ہر طرح آزاد ہونی چاہیے اسلام تو یہ کہتا ہے ایمان نال دسو بکواسا ایویں ہوتی پہ نہیں کازمین دے ٹبر چیز بھی ہو رہی ہیں اور ہر پاس ہوتی پہ نہیں ہو رہی ہیں جڑا سیر پادری ہوتے ساتھ محمد نبی یہ عورت پارلیمنٹ میں سید المبیا کے زمانے میں پارلیمنٹ میں چلی گئی تھی حضور نے عورت کو پارلیمنٹ تک پہنچا دیا اور اگر یورپ والوں نے آج پہنچا دیا ہے تو کیا یہ انہوں نے کیا بہت کارنامہ انجام دیا ہے حضور سرکار نے پارلیمنٹ میں عورت کو بھیج دیا تھا ایمان نال دو یہ بکواس یہ غیر اسلامی ہے یا اسلامی ہے وہاں پوچھو لانتی پارلیمنٹ تیرے پیو تیار کی نقتا کھولنا وا دی بکواس دا بھیجا کٹ دیا شیطان جو بیٹھا ہوں شدوگنیا تو پھر آپ جناب وہ اس لیے ماپکدالے بھی بن جاوے تو جو مرضی بن جاوے بیٹھا شدو گنیا اگو کوئی جانتی بولے تو فیل ہے نا ہوں انچ تو پارلیمنٹ رسول کریم دے ہوں ثابت پیا کرنا ہے تینوں یہ پتہ نہیں کہ پارلیمنٹ تو وہ مجلس ہوتی ہے جو بھی حکم پیش کرنا ہو پاس فیل اس کرنا ہوتا ہے اور سید دے دیا نبی بولتا ہزور پیش کردہ سید البے آکم حتمی طور سے ہر کسی قبول کرنا فرد ہوں کہ اتنے پارلیمنٹ جن تجویز پیش کر دیا ہاں یہ حکم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بس بکیما بک ماری سورا پارلیمنٹ رسول جمع نہیں ہو سکتے پارلیمنٹ میں اختیارات پارلیمنٹ کو دیے جاتے ہیں اور رسول وہ ہوتا ہے کہ تمام تر اختیارات اسی کے پاس ہوتے ہیں اور امت اس کے ہر حکم کی پابند ہوتی ہے اپنی ایمان لال دسوانے پہ نہیں نہیں فتح دیکھا وہ جیسا شیتان کا پوتر نے دیکھا آخر تو بدھو کون جو اگلے دن آئے لاہور تشریف لے رہے بر ملائیں چل کے ہاج شیتانا قرآن ہاں سو کیسر پہ جی یہ میرے ہاجر نہیں میرا ہاجر ہے جیو میں جی اچھا فون اچھا رنگ لاتا ہے اچھا لر سارا کچھ غیر اسلامی عورتوں کے بارے انہوں کی پیش کیتا کیا جا رہا اسلام کہ نہیں اسلام یہ کسے خبر کس لے کر چراغ مستفا کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مستفا جہاں میں آگ لگاتی پری گی بولا اچھے کنو پتا سی یار انج بھی ہونا کہ رسول کریم جس چراغ نال زمانے روشنی دتی اسے چراغ نڑ کے بو لاپ جڑتا پڑے گا جگے تو نال جگا سڑ بھی سکتا روشن بھی ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا جی ان رکھ دے ہو تے روشنی جی لا دے سڑ گیا نہیں ہوں کی آدھا ہونا سر زلم کہ ابو لہب نے پھار لینا سی رسول کریم دا چراغ جنہا رکھ کے حضور سرکار روشنی دے رہا تھا وہ ہی پھار کے تینے لانا شروع کر دیں کہ میں کیا مطلب کہ اسلام دا نام استعمال ہونا ہے اور وچو کفر پھیلنے اسلام دا نام کفر زنگ لگ گئے تنقید ختم حضور سرکار نے کی فرمایا فرمایا دجال اس وقت آئے گا جب منبروں پر اس کا تذکرہ چھوڑ دیں گے گاٹا فرمایا ممبرا سے مطلب عوام جدو, جدو دسنا ہی نہیں عوام پتا ہی آفست ہو جانی خبر ہی نہیں دینی عوام کوئی چال بھی ہونا جدو خبر نہیں رہنی انہیں آنا سارے نال جانسی ممبر والے خبردار کرتے رہ جی ہوں یہودیت خلاف کوئی نہیں بولیا یہودیت کے خلاف نہیں بولے ہر کسے اپنی سرنگی بجائی کوئی یاروی شریف نڑ پیا کوئی ہے نڑ پیابیا یہ نہیں دیکھا سب کے خلاف کو بڑے بڑے اس کے نظریات اچھے نہیں اچھے نہیں تھے لفظ رہا ہے حضرت جی الفاظ کی کوئی تھان حضرت کے نہیں ہوں ایک بندہ رسول کریم نگار کا ڈی بیٹھا ہے ہوں کیا مسلمان دے الفاظ اور کلمات یہ ہونے چاہیے دے بارے تو یار یہ اچھا نہیں کیا ہے خود کافر لانتی ہونا جا کے انہوں نے اختفاق کر جا اچھا نہیں کیا اس نے اتنے تو یہ آخر کافر ہے باجب القتل ہے مرتد ہے لان ترین ہے یہ خبیش ہاں نے حضور سکار کو بکواس کی ہے تاکہ تیرے کلمات اور الفاظ سے ہی لوگوں کو محسوس ہو جائے کہ اس نے اتنا بڑا بیانک گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اتنا بچار ہو گئی ہے یہ اس نے اچھا نہیں کیا میرے والا آپ نے اچھا نہیں کیا نہ مرادا تینو پانی نہیں سکھلایا تاہم اچھا نہیں کیا سی کن اخاڑ کر دیتی ہے اچھا نہیں کیتا رسول نواشی آخیا سر تھے جتنے توں آنا اچھا نہیں کیتا ہے تینے تھا برابر لف دولنا شرم نہیں ہوگی تینوں لان پیا وہ سیمان محمد رضا تھی نا گیرت جن بول پیا گستاخر کہ جی دل دماغ تصوری ہونے کہ اے لفظ بھی اتنے گستاخت استعمال ہونے سو رابطہ دور خورک جدو رب بیان کرتا ہے گرستاخ دے بارے ہے ان قریب ہم اس کے سونڈ پر اس کو داغیں گے اس کے سونڈ پر ایمان نال جدو سونڈ نک نکیا جائے گا کہ سونا بندہ ہے اللہ تعالی نک نڈ آدھا پیا کہ سور ہویا کہ بندہ ہویا جائے گا دین کہ نہیں جائے گا تو ہوں حضرت جی معلوم ہویا کہ اچھا کہ مجد کا کم تنقید کرنقید ہوتی ہے روکن اور اسلام پھیلاو کی خاطر اسلام بچاو کی خاطر کفر بٹاو دی خاطر اے تنقید دا مقصد ہے ہوں انہوں نے جڑا سان روکے تنقید نہ کرو یا جہا بندہ آپ کا تنقید نہ کرو دا مطلب سمجھ لو کفر پھیلانا چاہتا ہے برائی پھیلانا چاہتا ہے اسلام روکنا چند ہے نیکی ختم کرنا چاہتا ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی تنکی کلمہ شریف دا پہلا جادست دا دا مخالف کافر ہی ہو ہے ہی ہو سکتا دے کم از کم یاد ایسا سوچ لینا چاہیے کہ جہاں اجز بکواس کرنے والا ہے کہہ لے لانتی مخالف کلما تنقید تسلیم بعد تو توں تسلیم کرو تنقید نہ کرو کتیا مطلب کلمے کا مخالف ہے کلمے کا مخالف بےمان ہوتا تو کلما دوبارہ پڑھ تے کما نا پیسے میرا لزو میں کوفر کٹے دے سوا لاکھ نبی کا انکار تنقید کیونکہ ہر نبی ایمان دار دسو جی تنقید نہ کر دے نہ کر دے پتھر کھانے سن آرہ میں چاہنا سی نبیا نے یق کلو نہ لمبے آپ حق ستر ستر نبی جو ایک ایک دن میں شہید ہو رہے ہیں کس وجہ سے ہو رہے تھے تسلیم کی وجہ سے اچھا ہوں اترا رخ بھی میں لینا یہ گل یک طرفہ کیوں کیا کہ کافر تنقید نہیں کرتا جی؟ انچری اور سکول والا اور بےمان بندہ جڑا ہے وہ تنقید نہیں کرتا کافر اسلام کے خلاف بولتا کہ نہیں بولتا نبی پاک سرکار کے خلاف یورپ والے اس, اس حد تک مخالف کے محمد اور احمد نام کا آدمی یورپ نہیں جا سکتا اگر جائے گا تو یہ نام اس کو بدلنا پڑے گا اہم لگا لے یا کچھ ایسا کام کر لے محمد اور احمد یہ ویزے پر نہیں آ سکتا اگر آئے گا تو اس کو بگاڑ کر پیش کر سکتے ہیں اسی طرح محمد احمد یہ ہمارا دشمن ہے اس کا نام ویزے پر نہیں آ سکتا بات کرتا یہ تنقید ہوئی کہ نہ ہوئی یہ تنقید نہیں یہ تنقید کا اتلا درجہ مخالفت عملی تنقید نہیں ہو رہی کاٹری کی طب سے دہشت گردیاں جب چار داڑی منہ بہن گئے داڑیا نے بگرتا بیڑا کر رکھے انکیاں موڑی مولڈی کا مارے جانبی ڈٹیا جان مول ختم ہو جان یہ تنقید تو بھی اتلا درجہ بکواسات کا درجہ حضرت جی کہ نہیں نہیں ایمان ہواندار دسیا جی اچھا کافروں کی طرف سے تنقید تنقید بھی ہو بکواس بھی عملی مخالفت بھی ہو سب کچھ ہو بریا کی طرفوں بھی سارا کچھ ہو یعنی اذا مطلبے نیکی دو تے تنقید ہوئے نیک تے تنقید ہوئے نہ ہوئے تے برے تے نہ ہوئے برائی تے نہ ہوئے کوفر تے نہ ہوئے چلو خیر امت رسول دی بن گئے ہیں آ جنت تواف کر میرا میرے تل میں حضور رہتے ہیں ہم تو پیسے بگ खा उत्तू सटनी जुत्ती सी। मारना खला मदरसे अजड़े पैन द्योबंदियों बरेलियां है उथे जाओ पांच हजार की तादाद है इधर आओ तो पांच टोटरू फतू भगवान वो भी क्रिकेट -किर खेल लिया उन्होंने <laughs> مفتی <laughs> <laughs> <laughs> صاحب آپ کا بیٹا کہاں ہے دو بندیوں کو مدرتے میں پڑھ رہا کیوں وہاں پر تعلیم بہت اچھی ہے اللہ سورا ایمان نال دسو میں ساپت کرنا بڑے بڑے شاخ العدیساں پتر مدرسے دو بندیاں نیچریاں لانتیاں ہے نہیں پوچھو کیوں ادھر تعلیم بہت اچھی ہے احمد علی سدیلی نہیں جانتے اس کو جامع جامع مفتی رہ گیا जा मैं या जा उदा जा पड़ मैं निजामिया तो मुफ्ती रह गया हम शाखापति जादियों बनिया को मैं अगर क्यों अगर तालीम, <laughs> तालीम उसे ठीक <laughs> <थे। laughs> है इतने सिर्फ टुकड़े खुवाने इतने आगे सिर्फ टुकरे तालीम खोड़ी इवे हैद मखिया मारन लिया फिर जो तरक्की होनी है सत दिन कबर से سات دن ہفتے والے دن دفن ہوا ہوں جمعرات شامل کر کے انساب ختم ہو جائے احساب ختم کرانا ہفتہ اتنے بیٹھے کیوں کہ کے جی اتنے خبر سے بیٹھے رہے تو سوال جواب والے مریسے نہیں آتے لیا داخل کر کے آو جمعرات یہ مولمیا کے مسلے نے دنگا فراہم ڈال رکھا ہے سور نو پاوے جمے رات چمضان ایک داخل کر چ پورے گیارہ مہینے اتنے بیٹھا رہے اتنے رمضان آئے تو اٹھ کے آ تیٹا بھی رو تا بھی فرش کا میلاد دا جلسہ دیتا ہے قوم نو گڑا پو تا اس قوم نو کہ میلاد تو بغیر گزارا تو بغیر گزارا نہیں مار رہا پیسہ دے مدرسے کروڑ مدرسے ابو جنہ جن امر ناول جن مناہ صدیق فرماتے ہیں میرے ساتھ ہے عمر فرماتے ہیں میرے ساتھ ہے بندہ ایک Naruto. میرے نال ہے ہوں یہ برے لر پھوکی نہ گے چار صحابی حضور دے مے کو چیکی مطلب پیسہ دے وہ آ کے کل آئے مول بھو اصا خترا چرحان کادری چپی ڈے سوارا چتو کے پیسے پہ لگنے آپ کسی ایمان دل کوئی میں یہ کہنا دو پیسہ کتنا قوالی ناشے تے پہ تے ایمان خرچ بھی جو بندی مطلب مسجد بنا دے گا مولوی نو مالک کر دے گا جاؤ ویک لو بریلو مسجد بنالی غلام رکھے گا خبردار ت جوڑی یہ کیا بندہ حضرت ہوے کام کو سہیں کچھ گی نوت چاہیے یہ صحیح میں ختم جان دوں گا آزاد کر گا میں نے ایک آدھا جی حضرت کے دے معاذ یاد دیکھتے کسی خوبی دیکھتے دی نہیں ہمارے مشاق کی تھوڑی بڑی خوبی ہے کافر کرا دیا میں آپ گل یہ پہلی گل چیز یا شروع نہیں جہاں بت پہ پہن بہاد واسطے یا شرح سمجھ نہیں یا سمجھ ہے تو اقل فار گے ہو سکتا کہ اکل فار ہو جناب یہ دسو تسا یہ کارما قرار پہ دے دے یہ دسوئی مرتا جہا ہے وہ کافر کرار شریعت ہاتھ یا واجبل قتل ہوتا ہے منت نہیں فختلو حکم قبول مرتا تو آدمی میں شریق کر اپنے کام میں جی سید پاک سرکار نے کافر قرار دیتا سی کافر مرتا جڑا ہے کافر قرار دینے کا مقصد ہی کی ہے فائدہ ہی کیفر کرار دل میرے جی, جی, جی کیا تصا جے ان کا آخو گے تے انہیں کافر ہونا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ورنا کافر نہیں کیا رب تالا چڈ دے گا اس واسطے تصا نہیں آخر نے بھی مکاؤن سی جڑا اسلام آخبہ قتل کرنا ہزار سکار نے فوج کلی ہے مسلمان خداب تلاح ہے بن خوالت اس گشتی رن دن نے بوتر کا دعویٰ کرتا مسلمان نہ۔ اوے صحیح مختار دے دسبدی انسی دے فوجا چڑھائی کر کے ختم کیا دے ایک, ایک بندے دا بھی ختم کر دوں کافر قرار دے کے انہوں کی امت نمےشہ معلوم کر لیا اس وقت مرزائی جگہ جگہ سے تو نظر آ نہیں اے بھی ہے کہ پچھوں جن نبوت دعوے دار سن ان کے امت ہی نظر آ رہے نے کسے جگہ گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے کسی جگہ پہ یہ مسائل کزاب کے ماننے والے ہیں یہ اس وجہ سے کہ ان کو اقلیت قرار دیا گیا مرتد کافر قرار دے کر ان کو اکلیت بنا دیا گیا لہذا ان کو حقوق ہو گیا ان کو تحفظ مل گیا اس وجہ سے مختار سخوی کی یہ امت مختار کی ہے یہ مختاری یہ ہے یہ فلان ہے یہ بولانا یہ فلان ہے یہ کہیں ملتے ہیں ہوں تھی دسو انگریز چاہتا تھا کہ مرزے کا فتنہ میں نے پیدا کیا اور اس کو رکھنا چاہیے تاکہ میرا مقصد فوت نہ ہو جائے اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر تو فتنہ ختم ہو گیا میں hmm. تو شر اور کانٹے مسلمانوں کے راستے میں بچھانا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں hmm. oh. پتا نبوتار ہوئے سارے کافر نے مطلب کہ تحفظ ملنا چاہی دا ہے یہ فتنہ میرا اٹھایا ہوا ہے یہ فطرہ برقرار رہنا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے گلے دا کانٹا انہوں پڑ کے اڑنا چاہیے چبنا چاہی ہے ٹھیک تاکہ اور بھی ان کو دیکھ کر مرزائی بنتے رہیں ٹھیک ہے یہ منصوبہ رسول کریم منصوبہ انگریز دا کر حضور دا حکم سال جی منشا تے پورے فرض فرد کہ اے رسول دی مخالفت کر کے منصوبہ مکمل کیتا ہے کہ انہوں کا کارنامہ ہے صدیق آپ دا دور نا جی وہ تو ابھی انگریز حکومت ہے نہیں ہو سکتا ٹھیک انگریز کی حکومت ہے اس کی انگریز کی حکومت خود مسلمان ہے یا کافر ہے اگر یہ کافر ہے تو کافر کو کہنا کہ کافر قرار دو یہ بے ہے اگر وہ مسلمان ہے اگر وہ مسلمان ہے تو انگریز کی حکومت کو کہتا ہے بھائی یہ سجی بات ہے یہ علماء کیا کرتے ان کے پاس تو نہیں دینا کیا تھا کافر قرار بات سمجھنا کیا قرار دینا تھا کفا کا پھر دینے کی تھارٹی اور طاقت اور مقام علماء کو حاصل ہے اسمبلی کو حاصل ہے بتاؤ کیا اسمبلی کسی کو کافر قرار دے دے وہ کافر ہوگا اگر علماء قرار نہیں دیتے تو نہیں اس کا مطلب یہ انقلاً ظالم ملاؤں نے دیدہ دانستہ یا نادانستہ انہوں نے اسمبلی کو اتنا باغ ڈور دے دی اتنا اختیارات دے دیے کہ اب یہ کفر کے فتوے تم جاری کرو گے ہم نکل سکتے ان کے پاس تو اسلامی فوج تھی انہوں نے قتل کر دیا बी खत्म करता है इन्हें कोई इस्लामिक फौज तो कोई नहीं कहते नहीं सी तो इनके पास यही फतवा था न दे। फतवा देकर ये बैठ जाते अपने घरों में हजरत किसी काफिर को ये ना कहते काफिल को काफिर बना दे इसको काफिर कह दे इसको तहफुज दे इसको बचा इसको हमेशा के लिए महफूस कर दे ये तो फिर खून रेजी हो जाती है मुल्क में जहाँ भी कोई मर्जाही नजर आता हर बंदा उनको कतल कर देता हद्दा लगा देती है हर बंदा कतल करता ہر بندہ نہ قتل کرتا حکومت کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے تو حکومت ہی کام کرتی ہے عوام نہیں کرتی نہیں عوام نے تو علماء کا فتوا سن کے عوام نے تو بھڑک جانا تھا جتنے مرد ہی کوٹ دینا تھے پہلے پھر خون رلی ہوئے لیکن دیکھو بات یہ ہے کہ اگر عوام ان خونوں کو کٹ دینا تھی یا مار دینا تھی کیا فتوا اسی بات کا ہوتا ہے فتوا یہی ہوتا ہے مفتی کا کہ تم اٹھ کو قتل کر دو فتوا جب دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ غیر مسلم ہے کافر ہے مرتد ہے جے جے رہا مسئلہ مطلب اس کے قتل کا تو مفتی عوام کو نہیں کہہ سکتا کہ اٹھ کر قتل کرو جی. وہ حکومت جی. کا کام ہوتا ہے قتل کرے گی تو خدا کا فرض پورا کرے گی نہیں کرے گی تو خود جاننے میں جائے گی جی. مفتی کا یہ کام نہیں بن سکتا مفتی کا یہ مقام ہے ہی نہیں اس کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اٹھو قتل کر دو وہ یہی فتویٰ جاری کر سکتا ہے کہ شریعت کی روح ہے یہ بندہ کافر اور مرتد ہے تو ان کا جو کام تھا یہ وہ کام سر انجام دیتے انہوں نے تو وہ کام سر انجام دینے کی بجائے وہ کافر کا جو کام تھا وہی سر انجام دے دیا اور یہی وجہ ہے کہ آج مرزائیوں کے حقوق بن گئے جب کوئی اقلیت قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ اکثریت برابر کا حق رکھتا ہے یہی وجہ ہے مرزائی وزیر اعظم بنے ہیں مرزائی وزیر اعظم بنے ہیں کہ نہیں سکندر سکندر مرزا مرضا تمہارے بڑے بڑے فینسدان مرزائی ہیں یہ تمہارے بڑے بڑے جنرل مرزای ہیں تمہارے بڑے بڑے جج مرزای ہیں کہ نہیں ہے تو کافر کس وجہ سے قرار دیا تھا کافر قرار دلوانے کا مقصد کیا تھا بتائیے کیا مقصد تھا کافر کیوں قرار دیا گیا نہیں وہ مقصد تو بتاؤ یار جب اقلیت بن گئے تو وہ تبلیغ بھی کر سکتے ہیں اپنے مذہب کی اشاعت بھی کر سکتے ہیں اپنی عبادات خانے بھی بنا سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں حکومت میں بھی برابر حق رکھتے ہیں اب مجھے بتائیے کہ تمہارے فتوے نے کیا نقصان دیا مرزائوں کو دیا یا اسلام کو دیا مسلمانوں کو دیا حضرت جی اگر کوئی اس میری گلے کو گل ہے کرو اللہ نہیں تو پھر سارے سوال جہے نے کہ تے دل دماغ کم از کم میرے خیال سے یہ نہیں نکل سکتے اور سوال بنے رہن گے اور تو بھی کسی جگہ کے سوال بڑھ جاؤ گے نشان تو یار کی گل ہے کی ہوا کیوں ہے۔ चलो जे हो गया पिछले जो कर गए खुदा उना दी बखशिश करे यार अपना रातवा दे, दे फतवा जारी कर दिन यह आवाज बोल कतल है अगर उन्होंने नहीं किया मैं गल करना फतवा जारी करने का मकसद की है इसका कोई असर नहीं جو پہلوں جاری ایک <laughs> <پر laughs> منظم لوگ نہیں نے کافر کہ اپنے آپ سوائے اس بھئی مطلب حکومت کی نگاہ چیز آنا کہ کافر قار دے دس ہونا کافر ہی ہے سانوا کہنا ہونا لیکن ساریا چیزیں ہیں نا اصل شاید تعلیم تعلیم کے ساتھ ذہن بنتا ہے ذہن سے بندہ بنتا ہے بندے سے معاشرہ بنتا ہے ماحول بنتا ہے دے. اصل وہ جڑی اصل میں جڑی جہی وہ سن لائن سارے جو اسلامی سوچ ہی دی مجو اندر بے بے. فلانا میں کوئی گل سن کتاب پڑھنی پڑھانی ایک کتاب سمجھنی تے کتاب دین سمجھنا یہ تین چیزیں ہیں پڑھنی پڑھانی آسان سمجھنی مشکل دین سمجھنا سب ضرور دی کہاں سمجھ ہے یہ کسی کتاب سمجھنے نہیں آ سکتا مجو اندر کتب بے, بے خبر علم و حکمت در کو تک نظر اقبال فرماتے ہیں بے خبر دین کتابوں میں تلاش مت کر دین کتابوں میں تلاش مت کر کہ علم و حکمت کتابوں میں ملتے ہیں دین بزرگوں کی نظر سے ملتا ہے جہاں میں گلا کر رہا یہ ہوں کتابوں میں انج نہیں لکھیاں کہ لکھیاں نے اللہ تعالیٰ دے فقیر دی نگاہ نظر نے کتابوں میں کتابوں جی میں نہیں پڑھی مطلب میرے ایس وقت دے موضوع دے مناسب آیت میں نہیں پڑھی موضوع حدیث نہیں پڑھی فکا کی گل نہیں کیڑا حوالہ نہیں دتا میں لیکن دین سمجھ پہلو آیا ہے، تو بعد چ حوالے سمجھ آیا گل اصل دینجی ہون ساڈا ایک رولا میں ہوں جب جناب تشریف لیا اس میں قرآن پاک سرکاری کر رہا سر آئے پاک سامنے جی میرے اج آئی او میرا دل مکے دے جڑے کافر سن نا نے نبی پاک سرکار نو ایک مجبوری بیان کیتی سر تیری ہدایت قبول کیوں نہیں کرتے ساری کوئی مجبوری سن لے کہ مجبور کیفے بیٹھے آئی کوئی مین ارگ نا مین ارگ انہا کیا اگر تیری ہدایت قبول کرنے آ پیچھے چلنے ہدایت دے تے زمین چک لگا تان تر لگ دے قسم خدا ہی سے میں ایت پاگ پڑھی نہ مکے کے کافر کی بکواس ساڈے منہ نہیں جی در جی جی میں گل کرنا پیا یعنی ایک طرف رب العالمین دا فرمان ہویا نا جی انہوں نے منہ چ نکلی وہ تو ہے نا جو قرآن سے رب دا فرمان ہے انہوں کیتی ہے کی کہ کیسا جی تر چلنے اچک لے آئے جائیں گے سانوں تے چک دینا ہے. تھٹے تھے ہر کے کھنا جنہیں یہ ساری مجبوری اصا تیر نہیں چل سکے ایمان نال دسیا جی اب نہیں بندے پر مکا نہیں جی شہ نہیں میں پوری دنیا تو پھل کٹھا کر کے ہر کھانا شاید پیش کرنا جہا رب ہر شہ باروں کٹھی کر کے پیش کردہ لگو گے تو بوکے مر جاؤ گے جیندے نہیں رہ سکو گے یار قسم خدا دی ٹھیک ہے ابھی بڑے بڑے لانتے ہاں پر سانو جواب دن والی بھی رب کیتی کی گل ایسی ہے سونا رب ہر پاسو ناچکا بند ہو جاتا ہے بولن بھی تو کسی پاسوں گنجائ چڑھتے ہی کونی دسونے کی جواب دے کی اگے بولے گا بے امی تو بےغمی بندہ اچھا ہتھیار سٹ کے آ کے بس ٹھیک مولا کومان دس اقبال آتا ہے کافر اپنا باطل کے فرق حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوست کمر باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے باطل شان شوکت بڑھنے دی خاطر باطل کو تحفظ دینے کی خاطر یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوست تا کمر اور سراپا جنگ بن گیا ہم پوچھتے ہیں چھ کلیسا شیخ کلیسا نواز اے پی ہے سڈا مولت پیرس ہے اس شیخ کلیسا نواز انگریز کافر نو نواز ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے در گزر ساری معافی یورپ واسطے وہ جو کرے خوبی ہے انہ دی خوبی بھی آئے <تصفح> انہ دا اے بھی خوبی ہے انہ دی خوبی بھی سٹ <تصفح> میرے میرے کو ستر لکھ کتاب کتابیں بندہ ویکنا جہاں دو اکھا ٹڈ لینا یار کتاباں میں کیا یار گل ہے میں رکھی دیکھنا لیکن میرے تو پوچھو تو میں دنیا کی کتابیں چھپنیاں من کر دیا اگر میرا رابطہ کرتے تو یہ سمجھتے میرا کارنامہ میرا ذہن تو کہ اگر میں کتابیں چھپنیاں بند کر دیا میں کتاباں تباہ ہے کتاب والا نہیں ملیا اقبال فرما ہے تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو <تصفح> کتاب خاں ہے اور صاحبِ کتاب نہیں <تصفح> <صاحبِ تصفح> کتابیں مردہ مرسے دین نہ سمجھ آؤ جو تین فراغت کتابت تو ہو سکتی نہیں جو تو <تصفح> کتاب خاں ہے پڑھتا ہے صاحب کتاب نہیں <تصفح> جہیں من تن تے کتاب قرآن ہاوی ہووے ہوئے ہی ہونی تین ساری زندگی کتابیں مرو اے دسو جو رب دے بندے پہلے آتاباں پہلو آپ آن ویکو تو دا سی تاریخ نبیاں ایمان دسو جی نبی پہلے آدمی نے کہ کتاب پہلا پہلے آن کیوں رب دستا ہے, کتاب بعد چ دے کے کہ تیرا گزارا کتاب تو بغیر ہو سکتا ہے میرے بندے تو بغیر نہیں ہوتا کتاب <تصفيق> بغیر, بغیر اے بندہ تینوں مل جائے صرف یہ جا دی نہیں جہا فنا ان کی گلتا کرنا کامل دی ناکیس دی نہیں جا کامل فنا ظاہر بت نبی دے دین اللہ دا رسول اللہ دا نبی کی ہوں بس ویکھی جا تیرے واسطے یہ سارے کچھ جو کر دا ہے تو کری جا کتاب جی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے نبی رسول آتے نہیں آتے ہوں مت ہوتی جی. اگر کتاب نبی ہوئے یاد رکھنا میری گل چالیس سال نبی تے گزرتا ہے کیا وہ ہدایت تو بغیر ہدایت نبی ندایت کی لوڑ کتاب نال کتاب تیرے میرے راست رب اسی طرح جہاں کامل ولی اللہ کا نا دل رب کا رابطہ لیکن بواستا صرف فرق ان رسول تے نبی دا بڑا راست رابطہ ہوتا ہے دل دا اللہ تعالی نام اور جڑا امتی ولی ہوں انہوں بواستا ہے نبی پاک رابطہ یعنی پہلو حضور کو آنا ہے ہزور دے دل دے بھی ہدایات آنیا نے لیکن نبی پاک دے فرق ہے امتی ولی تے ادھر نبی نبی کا ہے نبی کسی کا محتاج ہدایات خاجا غلام فرید کیوں فرما کافی نہ ہادی سمجھ ہدایا نہ کافی سمجھ کفایا کرپور جلد وکایا ایک دل قرآن کتاب ہے کیوں پہ آدھا جی؟ تقریباً دوائی گھنٹے میرے خیال کیتی اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف کروا گیا اور جو کچھ صحیح گل ہو رہے اللہ تعالیٰ قبول کروا گیا بڑی مہربانی جناب میں صرف سنایا سنیا کچھ نہیں تو ہی نہیںل میں بن سکتا کسی نے لالتے آخنا لالتے آپ جی جی لالت تو کریں کوئی مسئلہ ایک شخصی لعنت شخصی لانت جی بےمان بندے بےانے یقین جنا چر ہے حالت افرت سامنے لکھنے دے ایسے بندے دن لانت ساڑھے امام صاحب آزم ابو پرم سے لائٹ آئے غالب بن عمید، عبید بن عمید نا بندے نواب سرکار, سرکار، خلون اے کتاب دا حوالا منتق ون عن, عن المنطق والکلام امام جلال شروفی رحمت اللہ تعالی کی کتاب اتکے عام جرائم پیشہ بندے عمومی لعنت پانی یا کفار تے نو لعنت پانی عمومی یہ قرآن سے آیا لعنت اللہ القاضبین فاسکین لانت میں بول <tomulme> <tomul tisheten> <tomul tisheto> لانت دسماں میں گزارش کر رہا <تصفح> تو تصا جو گے گو گو اس میرے مطالعے گزر کے تے سب باسا میں لطار کے دودھ گل کر لانت دے مانے والا مان نے کن بیانے لان جا ہے لعان عورت مرد لعنت کرے گی مرد عورت لعنت کرے گا اور شخصی لعنت ہوں دی اور لانت کیوں ہوں میں جناب ارد کرنا کہ میری سنو نا کہ میرے کو سٹ لکھ دیا کتابیں اللہ تعالی نے میرے کچھ سمجھ بھی پوری سمجھ کوئی نہیں پر ہے میں فتح شامی جناب رکھنا اس کے اندر لانت دیا دو قسم لکھی ہو لانت ایک لانت معنی ہوتا ہے رحمت حق سے دوری دوسرا لانت معنی ہوتا ہے درجۂ ابرار سے دوری جو رحمت حق سے دوری ہے یہ کسی پر لانت ڈالنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کا کفر پر برنا ثابت نہ ہو جائے اور درجہ ابرار سے دوری والی لالت جو ہے یہ شخصی بھی آئی ہے اور اگر وہ لالتار نہیں وہ لالت کہاں جائے گی جی اگر جی جس پہ لالت کی جا رہی ہے جہاں بندہ कर... فاسق فاجر ہوگے گا اور درجہ ابرار تو ڈگیا کھڑا درجہ ابرار کا مطلب جان دوں نا جی نیک جی لوگوں کے درجے سے گرنا جیڑا نیک تو تو بن لیکن دورا نے گفتگو دورہ ٹھیک ہے تنقید کرو فلاں اس طرح اس طرح نہ لے کے کرو لیکن لالچ اگر سید المبیا پاک سرکار دی تبلیغ پاک میں لالت منا فرمایا لعن اللہ المحل الحل اللہ لہن اللہ نسارا خبر مساجد حضور پاک سرکار دنیا تو جانتے ہوئے آخری کلمات رسول کریم سرکار دے سن اللہ لانت کرے یہود اور نسارا پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا یہ آخری الفاظ رسول کریم کے بخاری میں موجود ہے اس طرح کے لوگوں نے خراب کیا ہو رہی ہے شوق آ گیا حدیث پاک سن کے انہوں مطلب ہے کہ یار سچی گل ہے یہ قرآن آخری الفاظ عدیش پاگ کیا اب ہر ایک الانتی کہہ فاجر ہیں فاصق فائزہ کہہ سکتی ہے میں کہہ رہا ہوں لالتی کہہ سکتے لالت اللہ کازبین آیا کھڑا تھا کون مراد ہے کون جھوٹے مومن جھوٹا کافر جھوٹا ہر جھوٹا بندہ جہاں لالت ہے وہ کافر مراد ہے استلفر اللہ فاسکین سے مراد کافر کا یہ قرآن میں اپنی طرف سے دخل اندازی نہ جہاں فاسکین سے مراد مومن ہے وہ مومن ہے جہاں کافر ہے کافر بھی ہے اچھا یہ دسوجے تو لیان ہوتا ہے اور مرد لعنت کر دینے یہاں لہان کا مسئلہ نہیں ہوتا لہن کا مطلب بھی لعنت ہے لہان آپ نے پورے بازار میں لہنان کا میں کر رہا ہوں کہ لہان کا مسئلہ عام طور پر نہ کسی کے چھوڑا کہ وہ بھی لانتی وہ بھی لانتی سب لانتی میری عرض میری بے شک آپ کروڑ کی کتابیں چیز نہیں ہے کسی کو لانتی اچھا حضور سرکار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لالت علی پہ لالت فرمائے اچھا ایمان والوں پہ لان اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ محل تو پڑھیں اس کا ترجمہ جی کیا فرمایا سر لان اللہ محل وحل کا ترجمہ کریں کیا مطلب کیا جائے جی حضرت بات یہی ہے نا اگر حدیث کا ترجمہ صحیح نہ آئے اور آپ گفتگو کریں کہ وہاں پر قرآن میں یہ مراد ہے تو میرے خیال میں آپ کچھ تو خدا تعالیٰ کا خوف کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے نہیں ہونا کیا آپ کو ترجمہ تو حدیث کا صحیح نہیں آ رہا اور آپ دخل اندازی دے رہے ہیں قرآن میں جس نے اس کو جائز سمجھ کر کیا لا ولا قوت ہے کس کو جائز سمجھ کر کیا چلو ٹھیک ہے حلالے کو جو جی سمجھ کر کرے وہ کافر ہوتا ہے کیا اس پہ لالت ہے میں حدیث پاک پڑھ آپ ترجمہ کریں لانت ہے یا نہیں ہے وہ خود تمہارے زبان سے نکلے گی آپ یہ کریں اللہ المحلل اللہ اس کا ترجمہ کریں حضرت کے فرمانے کا مطلب ہے تو میرا گلا بالکل جواب دے گئے بات نہیں کر سکتی بچوں <coughs> پر فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ دوران گفتگو <coughs> لانت کی کثرت بار بار شخصیات پر لانت کرنا <coughs> یہ مناسب نہیں شخصیات پر میں نے کسی پر شخصی لانت نہیں کی میں نے یہ کہا ہے کہ یہ وہ لانتی لوگ وہ لانتی یار ہم ایسے لانتی بن چکے ہیں یہ گفتگو ہوئی ہے کوئی مائن نہیں ثابت کر کے دے سکتا میں آخر فلانا بندہ لانتی اور اگر میں آخیا اگر وہ مستحک نہ ہوت دا تو میں جڑ دارا جنہوں میں آخیا ہوسواروں میں آخے لانتی اگر مستحق نہ ہوئے تو تو ثابت کرو جو رسول ہے کریم کو باتی کا ہے وہ لان پکا سکتے ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ نہیں کہیں گے آپ بتائیں ایک منٹ آپ بتائیں امام جلال الدین سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب خرید تاریخ الخلافا جو ہے اس میں یزید پر شخصی لانت کیوں ہے اب تمہارے عقیدے کی کتاب ہے جس کو شرح عقائد کہتے ہو اس میں یزید پر لانت کیوں ہے کیا یزید تمہارے نزدیک کافر ہے یہ مسلمان ہے کافر ہے نا سر مطلب ہے جی سمجھا ٹھیک انہیں جی سمجھا ٹھیک ہے جی منٹ حضرت جی گالتے سمجھو نا جے سمجھا تو لانتی بن گیا اور لانت شخصی ہو رہی ہے اگر یزید حسین پاک کے قتل کو جے سمجھنے سے لانت کا مستحق ہے اور اتنے بڑے امام اس پر لانت ڈالتے ہیں تو ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آیا ان کے متدین عالم دین اور امام ہونے پر کوئی جناب مطلب آنچ نہیں آئی تو پھر میں بھی آپ سے کہوں گا کہ جو رسول کریم کے دین کا دشمن اور نبی کا گستاخ ہے یہ یزید سے بڑھ کر لانت کا مستحق ہے اگر امام صاحب تفتگانی اور جلال الدین سیوتی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے میں زیارت کروا سکتے ہیں باوجود اس بات کہ وہ لانتی یزید کو کہتے ہیں اور جناب شخصی لانت اس پر ڈال رہے ہیں اگر میں ان گستاخوں کو اطتمای طور پر لانتی کہوں اور بار بار کہوں تو یہ بھی رسول کریم کو پسند ہوگا یہ رسول رسول کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض یا خطرناک نہیں ہو سکتے یہ کیا وجہ ہے کہ اس امام کے لیے تو آپ خاموش ہو جائیں اور میرے لیے کہیں کہ آپ یہ آپ کو زیب نہیں دیتا کیا ہے کہ ایک شاہ ایک امام کو زیب دے رہی اور مجھے نہیں دے رہی میں لطاری کھڑا اور قرآن پاک ہے جہاں نہیں ہے میں ہال کوئی گل نہیں چھڑی میں اس موضوع سے توڑ دتا ہے لگا عینون قرآن پاک خود پڑھو میں تھوڑا میں چلو اور ٹھیک ہے اضافہ کرے چلو میں تو ہم کاری چھوڑا میں روپیہ کرارا جو اللہ تارا قرآن میں فرماتا ہے وہ لوگ جو ہماری ہدایات آنے کے بعد ان کو بیان نہیں کرتے چھپاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جلان اللہ, جل اللہ, اللہ لانت کرتا ہے اور لانت کرنے والے بندے بھی لانت کرتے ہیں تھی دسو یہ اللہ تعالیٰ مقام مداج فرمایا کہ نہیں میں حدیث ہاں <تصفح> میں آنا کہ میں صرف تصای کرو کلو مال شریف کی فہرست لے دو جلد قطار اللہ اللہ میںا اگر نہ تو کر کہ مولا نے جیس بکھائی ہے لانتمان دیوس آدھے مسلمان کافرت دکھی کوئی کافر اللہ تعالیٰ نظت نہیں پسند ہے ان کے دشمنوں کہ اللہ تعالیٰ فرما اللہ بھی لانت کرتا ہے اللہ کے بندے لانت کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ جنہیں فرما رہے لانت کرنے والے بھی ان پر لانت کرتے ہیں لانت کرانگے گے تو انہوں میں شامل ہوا گے اور سنو ایک حدیث دل سے اور پیش کر دینا سی اسکول مال شریف دی حدیث پاک ہے قطع بگدی تاریخ کے اندر بھی موجود ہے ملم تک اندہ یہودا جس کے پاس صدقہ نہ ہو وہ یہود پر لانت کرے اس کو صدقے کا سواب ملے کا ساتھ سڈو ہی روکی جانے تو دیب ہی نہیں دا اللہ علیہو میں تو انمہ کیا کہا اللہ علیہو میں تو انمہ کیا کہا کہ مردے وقت ہے اپنا استغفراللہ سرکار دی رہلت مبارک دا وقت ہے حضور فرما لان اللہ الیہود و النصارہ اتخذو قبور انبیاء مساجد اللہ لانت کرے یہود نصارہ پر وصال شریف دے وقت شریف آپ سرکار دے الفاظ کلمات میں اس سرکار دے لانت کرو میں بھی یہ کرنا کرنا جسے جانا بارنے لو کرنی جہاں یہودی ٹوتا میں ہمیشہ نہ ہونا کہ بھائی میں تھوک دس پانا پر میرے چاش آ نہیں ایک بار کہہ دینا یہ بتا اچھا تھوک دس پاؤنے ہے ادرت ساریا گلا کر دیا جن جنہ چر جانے ادر اگ ہوں جنا چل جانے بھی ایک بندہ باہر جو سر چل سمجھ آئی اصل گل ساری ہوگ ہے کچھ بنتی جی دے رلیا ہوتا جی بٹا گول ہوا نورانی بخشی کرم شاہ کرم شاہ کی گل ہوئی کرم شاہ کرم شاہری صاحب جی ہاں کرم شاہ صاحب جہاں تر پتا ہی ہونا بریلی شریف فتوا آیا کفر د رم شاد میٹ بندہ بولنا گلا ہوئی دو چار مینو نے یار پتا گل کی دعا کرو بدرگ بخشے جان دعا کرو بدر میں کہ یار میم ایسا کیا چاہل بخشوا بٹا گولو بھیری رکھی موڈیا باہر بن گیا ہر کرم شاید گول نے سفا نمبر ایک سو تی مولنا دیا قرآن دو پہ لیا کسی کا ہے بزو ظالم لکھی بیٹھا من والے پجاری بازار بازار کنجر خانے نو مینا بازار تک کنجر خانہ کیوں جی کیا خانہ کر دی شاید مکھی یار مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ آلہ جی آل در چیز قدر ملتا کہ جی بندہ جیسا در سفارک ہوتا ہے بہت بڑے چکل فارک ہو کر لاہور کی گل ہے بڑا, جی بڑا جی میں جی ماشاء اللہ بڑے وکل دفارک okay, okay. جی؟ ہوتے آ رہا ہے کیوں جی وہ کاری جہاسی ہو کے آیا تو چپ کر گیا تھلے دب گیا خادم بیٹھے تھے نامیا کا استاد آتا hey, ہے جی ادرت کیوں میں جی پوچھو استاد ننگے ہوں صاپ کھاتا ہوں دا کہ ہاں. داڑھی موچ منے کسرے ہوں کہ ہاں. میں کہ رنا میں کیا نگیاں جی ہاں جی الظہر کو کیا سمجھتے ہیں آپ الظہر دو ہیں ایک الظہر ہے یورپ کے مصر پر تسلط سے پہلا ما قبل وہ تھا الظہر جامعہ جہاں پر رسول کریم کی وراثت تقسیم ہوتی تھی جہاں سے امام عبد البہ شارانی تو امام ابن ابو شریف تو ایسے ایسے علماء وہاں پر تیار ہوتے رہے جب یورپ نے وہاں پر تسلط قائم کیا تو دنیا کا بدترین چکلا اور کفر کا مرکز بن گیا اب وہاں سے جو نکلتا ہے وہ زندید ملحد انتہائی لانٹی ترین اولین ہوتا ہے پہلزری سی نا پہلزری سی بالکل اور اس پر ستم زریفی یہ فرمائی کہ کھوج لگانے کی تڑپ اور سراغ رسانے کی بے تابیاں مزمر کر دیں ستم زریفی بریلی شریف مبارک پور انڈیا اور دیگر مطلب مقامات کوفر اس, اس فتفا لگا کہ جو اس کے کفر میں چھکر ہے وہ بھی ہے ستم کم رہا ہے جی ستم ظریف کا مطلب ہوتا ہے ظالم ستم ظریفی کا مطلب ہوتا ہے ظلم اردو کی تفسیر ہے جی بہت مفسر قرآن ہے مینا بازارے جمال کرم دنوں کر جمال کرم حضرت جی حوالے بھی سنپت کر لو جمال کرم حضرت مطلب شاگرد رشید نے جمال کرم کتاب آپ کے حالات لکھی وہ تیسری جلد سفا نمبر 694 سو چورانوے اب کسی گستاخ رسول کو کافر کہنے کا دور گزر گیا ہے یہ آپ کا ملفوظ ہے یہ دوسری وجہ کوفرا اس کی یہ دوسری وجہ کو فرا کہ کسی گستاخے رسول کو کافر کہنے کا دور گزر گیا ہے میں تو پہلا گل کی جماعت پسندی جمال کرم جمال کرم کتاب جلد نمبر تیسری شفا نمبر چھ سو چورانوے اب کسی گستاخ رسول کو حضرت نے فرمایا اب کسی گستاخ رسول کو کافر کہنے کا دور گزر گیا ہے بریلوی بریلی شریف والوں نے فتوا یہاں پر یہ لگایا کہ اس لانتی کے نزدیک اب جو رسول کریم کو بکواس کرتا رہا ہے اس کو کافر تک نہ کہ میں پہلے آخر کہ جماعت پسندی اس قوم دے اندر آ چکی ہے نان داخل ہو گئی ہے انصاف نہیں رہا انی گل جے کوئی کردہ کرتا تو کافر ہونا سی یہ کیونکہ جائے ملت ہے اب اس کو کافر قرار دیتے ہیں تو ہماری ذلت ہے تیسرا نمبر تحذیر الناس میری نظر میں اس دی پڑی ہوگی جی تحذیر الناس کتاب نانوتوی دی تحذیر الناس میری نظر میں یہ اس خنزیر کی ہے یہ جو خنزیر ہے جی جس کو مفسر کرتے ہیں ملوطنی. نہیں دیکھی اس میں کہتا ہے کہ بہت بڑا مجھے تو عشق رسول کی جھلک خوشبو آتی ہے اس کی کتاب سے اور نانوت بھی لکھ رہا ہے کہ نبی کے بعد نبی پیدا ہو سکتا ہے اور علماء حرمان شریفین انہوں نے فتوا دیا ہے کہ جو اس کے کفر میں شکر ہے وہ بھی کافر ہے طلاق تین طلاقیں دینے سے تین تلاق دیں گے خیر یہ تو فروئی مسئلہ ہے میں نے تو اصولی تین مسئلے بتا دیے یہ تو پوری مسئلہ ہے لیکن بتا دیتا ہوں صرف معلومات میں اضافہ کے لیے تین طلاقیں تین واقع ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہمارے نزدیک تمام عیمائے کرام کا اس بارفا کا ہے کہ نہیں ہے میں اگر بات کرتا ہوں مسئلہ تو فکر ہے نا تو یہ تمام ایمائے کرام کا اجماعی مسئلہ ہے کہ نہیں اور یہ خنزیر کہتا ہے کہ تین طلاقیں ایک واقعہ ہوتی ہیں پورا رسالہ ہے اس کا اچھا کرم شاہ صاحب کرم کرم شاہ صاحب جانتے ہیں کرم جو ملت اسلامیہ کو کرم بن کر کاٹتا رہا جنرل زیادہ صبح حضرت جو ہے نا حضرت کا نام تو کرم شاہ تھا یہ زیاہ کہاں زیا گیا یہ ہر شہ زیا کیسے بنی یہ جنرل زیا نے نوازا تھا ؤدین جی ایڈے گہرت والے جو آپ کہ انگریز دے بارے کہ فرمایا انگریز آپ پوچھا گیا حضور اصل کا لائسنس بناندے فرمایا کتا انگریز مارنا پی جائے خاجا زیادہ خاجا زیاؤدین خواجہ زیادہ تعلق ہے خواجہ زیادہ انتہا درجے ادا دا اور یہود نظام قانون دا مخالف کتاب پڑھ کے ویکو یہ بنیال بھی لکھے پر بندیال نے کہ کیا کیا غیرتون انگریز نال ظاہر کی تھی okay. حضرت جی یہ کردہ پیا یہ جج بنے میں نے کہری عدالت کا جج ہے میں شری عدالت اور پاکستان میں یہ کیسے ہو سکتا ہے آندہ کیوں میں کیا ہے پاکستان کی کون سی عدالت اسما ہے سب سے بڑی عدالت کس کو شمار کیا جاتا ہے کہنے لگا سپریم کورٹ میں نے کیا مطلب عدالت ادا کا کہ ہر مات ادالت کا حکم سپریم کورٹ توڑ سکتا ہے لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ کوئی عدالت نہیں توڑ سکتی ایسا ہے ایسے ہے کہ نہیں ہے رسول کریم دا فیصلہ سوا لاک نبی نہیں توڑ سکتا آئے. انگریز دا قانون لانتی جیتے فیصلہ توڑے گا یہ تھلے رسول کا فیصلہ ہونا دلے کھلے مارو قبر دے رسور سورہ تینوں پیر کنے بنایا مرتدہ وہ وائیں ملت ہے تو ویا دیں جی اشوک صاحب بالکوا نبی بلفیل یہ چالیس سال جب روح شریف جسم میں آ تو چالیس سال تک بالکوہ نبی تھے بلفیل نہیں متصر نہیں جن آپ کا بہرل پتر ایک ہوا پیو پتر رل کے انہوں نے آخیا اسی بسلفی جہاں نے دیف سے مخالف نے اصا کتاب پہ چھاپنے کتاب چھاپ رہی جی ماشاء اللہ دن کا بہت موقع مل کرنے اللہ جی جو ہو خدا نال بھی جو کیتا جڑ گیا دس بندے کا تو تیسر لائی بھائی آپ تو ہیر اس جناب ایک نی سنی جدو میں بندے کا پتر ہے کہ باندر بلایا اسلے وغیرہ کن چنڈے آتا بولن دیا تیروں پتا لگا میں بولن ڈیا تینوں میں کہنا پیا کو بندے پترا کو گل تو سو فلاں حالانکہ حضرت بکواس لکھی ہے کہ سید لمبیا کو چالیس سال تک کفر کا پتہ نہیں تھا شرک کا خبر نہیں تھی اگر خبر ہوتی تو آپ روکتے جیڑی تحریر ساڈے کو پئی ہے نا یہ تو ہوں فیصلہ ہویا ہے نا بلکوا بلفیل آ کمے بنی ہے وی رکنی کمیٹی کمی ہے بھابی خان گے نبی پاگ کی کوئی فکر نہیں جب تک بیٹھا مہربانی کر ہوں تھے اشرف بچائیے یا دین بچائیے اقبال کافر فکر و تدبیر جہاد دینے کافر کا جہاد کر پوری دنیا کے مسلمان ملا, ملا کے راستے میں فساد جد بھی کوئی گل کرنی نو دیتنا پانا ایمان دستگیر دس دے گلام دستکیر لک ہے اشرف سیالوی جا کڑپینچ ملا نہیں وڈا جا کڑپینچ یہ کھے مدرسے بیٹھا گلام دستکیر لک کے مدرسے بیٹھا جاؤ پتا کرو دستگیر لک آنے پیپلز پارٹی کا ایک نمبر نمائندہ ہے ادھر کوئی کوفر نظر نہیں آیا قلم اٹھانی حضرت دے بارے کہ وہ رونت نفس کی وجہ سے کہا کا دمی ہاضار کل یہ رونت کمانا ہوتا ہے اچھا پن بتمی نفس کی جنیل شرگ پوریا اچھا. تے محمد احمد بسیر پوریا محمد احمد کتاب لکھی تاریخ دنیلے نے میں پھر ان خلاف کتاب چھاپی اشفر ربانی امام ابن عزوز مکی احمد اللہ ڈیڑھ دو سزال پرانے والے. عربی کے اندر شروع قد نف کا شکار دیکھ لو میں آخر تالے بل کوئی برا لفظ ایمان بندہ علم دا میں لفظ آخ اگ لگ گئی سو پھر ایسا کتاب چاپ ہاں جی اس آخ دا غالی آخد میرے پتہ نہیں ایک لفظ اس طرح کا میرے نام ہے جناب اتنا کوئی نظر نہیں آ رہا میں کنو بولن دیا کنونی حضرت بریل والی گل فتح نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا اس وقت کفر کا گرم بازار ہے ہر طرف سے اسلام پر قرآن پر خدا رسول کی عزت پر گالیوں کی دختار ہے اس وقت امام مدرزہ فرما دینے اس وقت اگر سب سے کم تر عزت سمجھی جاتی ہے تو خدا رسول ہر سال فکرے امام احمد رضا پہ بڑی عزیم شان کا گزارش اسلام مقصود ہے کہ خود کانفرنس امام احمد رضا کے خلاف ہے امام احمد رضا یہ فرماتے ہیں کہ میں نے انگلش کا ساری زندگی لفظ تختی پر نہیں لکھا یہ کتاب ہے گنا ہے بے گنا کیا نام ہے کس کی لکھتی ہے ڈاکٹر مسودی حیدرآباد ہو گیا رضو یاد کا ماہر شمار ہونے کتاب لکھی ہے گنا ہے بے گنا ہی وہ نمبر اسی سے لکھا ہے امام سنت فرماتے فارسی کتاب آپ کی ہے جی تقوی مت اس طرح کی کتاب ہے آپ کی اسرمایا الحمد اللہ میں نے پڑھ کے یار کفار جہے نے نبی پاک سرکار دی زبان بھی استعمال کرتے یا استعمال کر کے فخر محسوس واہ واپی واہ یہ جی پچاسی سفح کتاب ہے امام محمد رضا کی قلمی نسخہ ہے صفحہ نمبر ایک پر آپ نے لکھا یہ فارسی کلام ہے وہ امریست کے بحمد اللہ زبان انگریزی نقش حرف برقرسی اللہ نشاندام خدا کا شکر ہے کہ ایک زمانہ گزر گیا مگر میں نے انگریزی زبان کا ایک حرف بھی تختی پر نہ لکھا جی سن مشاخ کا مجدد بنے نے تو دنیا نا ڈنکا ایج وجہ قسم خدا دی کر کے آنا جد ڈاکی نیا نا سکار یورپی آیا حضرت جی یورپ چ تمام مطلب جب قانون حاصل کر کے خصوصاً نا ریاضی گئی کو آیا نا بیٹھے سن ریاضی کا مسئلہ حل کر رہے سن وہ ڈاکٹر ریاجنا پایا حضرت آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ فن کہاں سے حاصل کیا آپ نے فرمایا میں نے تو کسی سے حاصل نہیں کیا زرب تقسیم اور جمع کے مسائل ہوا یہ صرف ہمارے وہ علم میراث میں حراست تقسیم کے مسائل میں بہت کام دیتے ہیں ضرورت آتی ہیں اس وجہ سے میرے والد گرامی نے ضرب جمع تقسیم کے چار مسئلے مجھے پڑھائے تھے باقی آپ نے فرمایا کہ ان کے ان کے پیچھے پڑھ کر اپنا دماغ سوزی کیوں کرتے ہو پیارے رسول کریم کی طرف سے سب کچھ آ جائے گا تو اسی کمرے میں بیٹھ کر سب کچھ کرتا رہتا ہوں سب کچھ تو تو دیو سو خردید ہے ہی نہیں اپنے والد تو مولا ابدرآبادی ابدر فضلا خیر آبادی بےٹے سن ابد اللہ خیر آبادی منتقل منف پڑھن گئے تو گل چکی تھی آخیا ساری زندگی واہ پیچھے پڑھے رہو گے کتاب چکیاں بغیر دسن تو واپس آپ نے فرمایا رسول کریم دکھت نہیں پڑھنے جائز نہیں دبوی حوالہ پڑھنے والا یہ کتاب مسلم سبوت پڑی ہے کتابیں جنہیں ہاشے لکھے وہ پہ لکھ دیا لکھا ثم شارا فیط القرآن پہلے آ کے قرآن پاغل کی تھا پھر کتابیں تھوڑی پڑھ کے پھر آ تو اس زمانے کا ایک ماحول جو پڑھا کھڑا تھے انگلش پر شروع کر دیتے جب انگلش شروع کی تو بکاد کان امل مزکور یمنا ہو انہو ہی لسان ال یہ جو مولانا فضل اللہ اس کے چچا تھے یہ روکتے تھے کہ بیٹے تم انگلش نہ پڑھ کرو یہ کافروں کی زبان ہے نہ چھوڑو ان کو جس کو نہیں پڑھنا بلام یل تفت عہد ان لاکھاؤ یہ کوئی توجہ نہیں دیتا تھا ان کی بات کی طرف لکھاؤ نہیں ضرور نہیں موشین ہے جی مولانا محمد نعمت اللہ جی نام محمد برکت اللہ لے رہے ہیں محمد برکت اللہ ہاں تو رام دت آئیواہ بابا سروہ اخان دونیں انگلش پڑھتے گئے دومے اکھا, دو دو اکھا انیاں ہو گئی دیت ختم ہو گئی فہالا جتل تیبا با تبھی باج کیا وا آج زخ ہو گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ زالابا سرو ما کہ اکھانائی ختم پلاؤ بلا جن فان کرو علاج آؤ انکار کرتا مزک لیا بھی چاچے آخری چاچے آخری اپنے اپنے اگریزی چھڑا لیا واپس نہ مہول مزک لیا بھی تنگا لفظ قرآن ہے تو یبرا ہو ان شاء اللہ تعالیٰ قابل ابو ہو ظال کا فشفا اللہ تعالیٰ پکارا میں ہوئی وہ من میں ہوئی وہ خوب نہیں ہوئی یا چھٹتا گیا تک ہاں اے جناب جی کوئی تاریخ کیڑی بیتی ہے وہ انگریز ہوں کہ زیادہ بولیں میں کرنی نہیں تیڑے کی گل نہ دسا تھا فوج خدا ہاں جج تھی تبلی ساحب کوئی نہ بجاؤ کا فائدہ کی <laughs> پتر پو آپر گیا میں پتر جی تمہیں پاگ لے سوراجاؤ کا پڑھا وہ ماجے سے بین بجاؤ دا فائدہ ہی کونی تیری ایک نہیں سننی دین دیتے جہاں خود سنڈا ہے انگریز تیری بی بن دے گا نال اتری دا بول سکنا تبلیغ کرے گا باہر اگریزاں ایڈی مہربانی کی بلوچستان وزیرستانگ آن نہیں مسلمان کرنا کنکا ہی کوئی چلیے نا God, جیدے جیدے میں نے پڑھیں گے مسلمان کریں گے آخو بھائی مہربانی بم باریو خطرے پڑی اگلے پڑھی انگریز پڑھی گیا آؤ پہلے مسلمان ہو جی تے کر لیا تو پھر آخ گے بالکل ٹھیک بھائی جی تسا تو تھی کٹا کے واپس لوگ جھوٹ دے رہو بھی اہدی نش کرنے اگریز کو پیسہ تے حکومت پرتی تے حکومت نو یہ سارا ڈراما لانتی کدی اگریزی نسل ہو دسو اگریز تئیمان کر رہا قوم نا ہاں میں دس وہ اپنی زبان ہے تو تڈیا زبان او سکھدا اپنی سکھا ہے تو میں لانتی قرآن رسول تو سبق نہیں لینا تو اگریز تو ہی لے لو کسی قوم کدی ناسا بدلنا ہو تو اس کی زبان نہیں سیکھ جاتی اس کو اپنی سکھائی جاتی ہے اسے واسطے پاک مستفا صاحب اکرام نے اعلان کر دتابر توانا تلاج مجھے زبانی سے بچو عربی کھولو عربی سیکھو عربی پڑھو ادھی دنیا دو تے مقدم اب ابن خلدون چ لکھا حضرت فاروق آزم نے آدھی دنیا پر حکومت جبکہ تو صاحب اکرام نے زبان انجد لوکان دیا ترکرا چڈیا سن کہ زبان, اپنی زبان دی سونے سے جو اللہ جی آبان سی آلامہ اقبال کو اصل نبی نہیں آخر کوئی میری تکریر سابت نہیں کر سکتا کہ علامہ نبی حال تو سمجھو یار میں کیا بیٹھا رہے سوال پورا میں کوئی اجازت ہے پہلے نمبر سے میں جاب بڑا اچاری جناب میں جب کسی کو ولی کہا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے میں نے نبی نہیں کہا ولی کہا ہے <coughs> نبی واجب الاتباع ہوتا ہے ولی واجب الاتباع نہیں ہوتا اگر تو پتر گل میری گل توڑ چڑھ میں تیری توڑ چڑھائی تیری گل کا جواب آیا پورا کہ نہیں آیا ایک پہلے ہوں یہ اگوں نوا سوال اٹھایا جی پہلو پچھلے کی گل کر <تصفح> میں آخیا نبی میں نہیں آخیا اقبال دہی منہ سی یہ <تصفح> میں منائی تیوں منائی نبی اور ولی فرق ہے نبی جو نبی جو کرے وہ کرو جو کہے وہ کرو بلی جو کہے کرو جو کرے اس اتباع نہیں اس کئی خصوصیات آ سکتے ہیں کئی بچ اور آ سکتے ہیں جہاں تیرے واسطے جائز نہ ہو مثلا حضرت باجدید گستامی چکلے کنجری دے دول دے گیا کھڑے نے فرماندہ نے دس کی لینی رات دہی ایسا لینی جو آخان گے کریں گی کریں گی آپ نے فرمایا کر وزو گسل کر نماز اپنا کپڑے نمے بدل مسلد مسلد کے مسلط کلو مسلط کلار کے آ کے یار لا اتنے تک میں ٹھیک ہے تر جائیے چلیے چلیے چکل بعد گرسا نے ہے علامہ اقبال علامہ اقبال پر اس وجہ سے لانت نہیں ڈالتا کہ اگر وہ پڑھتا رہا ہے تو ایک وقت تھا اور وہ وقت وہ تھا کہ جس کو علامہ اقبال خود اپنا دور جاہلیت شمار کرتا ہے اور کہتا ہے میرا پہلا دور دور جہلیت تھا اور میں اقبال کو اس وجہ سے رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں کہ وہ اس انگلش پر تمام تعلیم پر لانت ڈالتا ہے اور پوری کتابیں اس نے بھر دی ہیں وہ خود کہتا ہے اقبال عزاب دان حاضر سے باخبر ہوں میں تو میں بھی اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مسل خلیل بتاؤ بتاؤ پتر یار پھر ای ہوئی میں شیر پڑیا ہے اس کہتا ہے عذاب دان حاضر سے باخبر ہوں میں تو میں بھی یہ ساگ میں ڈالا گیا ہوں مسل خلیلے کا کوئی مطلب یہ شیر کا کیوں مسئلہ پتر اچھا گل مارنا بول نہیں سکے گا لکھ دینا بول جا کہ میں نہیں سید اللہ بیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سئی بخاری شریف سے آدی ادیس پا کے حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا ارب والیا جہاں گلا کی انہوں نے سب تو سچی گل جی ہے لبید شہر نے کی لبید شہر سے کافر مشرک حضور نے فرمایا اس نے سب تو سچی گل کی, کی کہ اللہ کلو شاہ ماخ للہ باطل سن لو ہر چیز اللہ کے سوا بے حقیقت ہے حضور سرکار کافر دشر دلی پیش کر رہے ہیں اور سچا کلمہ کہہ رہے ہیں تو دس ہوں سید بلبیا سرکار اسے کافر نو کافر, مبارد کافر مبارد کہہ رہے ہیں دے کفر دے خلاف بھی بول رہے ہیں تو کلما سداقت آ پیش کر رہے ہیں یہ دس تو میں بھی پر قطب نہیں کہتا علامہ اقبال کا کلام تین تقسیم اللہ اقبال کام تو میں کتنا سچا کر رہا ہوں اقبال کا کلام تین تقسیم ہوتا ہے میری تقریب سنیجیے کلام کو علامہ اقبال کا بانگ درا کا کلام کفر سے بھرا ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں کفر تسلی کر لیے میرا پہلا سوال موگیا اگلا فیصلے میں دال نہیں بنا دال دلیہ نہیں تیرا بنا دینا بانگے درا کفر سے لبرد ہے اقبال کیا ایک ہندو نے کتاب لکھی ہے اقبال کا نا شخ منسوخ کلام آپ کو تو علم ہی نہیں ہے تو کوئی سیکھا ہی نہیں کوئی دیکھا ہی نہیں تو, ہی نہیں. تو, آنو تو دیرے بھی پتا جو ختم کیوں پڑھنے نے توبہ بھی ہے جی علامہ اقبال دی توبہ بھی ہے سارا کچھ ہے اقبال نے خود کہا ہے ہمارے پاس حوالے ہیں اقبال نے کہا میرا پہلا دور دور جہلیت تھا توبہ کی چیز ہے ترہ کر پو پہ اس طرح کرنا نہ بولو بسملہ سات بارہ بولو یار میں پیانا کہ اگلا سوال تا کر جاتا پہلا آپ جواب دے نا آپ جب دیتے گئے کافر فرمایا اللہ تعالیٰ سوا جو بھی ہے جملے بارے تصدیق فرمایا ہے پورے کلام تو دینے تستیقاب کیا حال ہی میں پتا میں آ جنا باق کر جابے فریات غلبہ ہے لڑ کے آیا تین لگتی ندیش باجو آتی نہیں ایک منٹ جی پہلا وہ سوال ہوتا سوال ہے پہلے جواب تو ہوئی ہے کہ داڑی من ہوئی ہے جی یار کی کرن ڈیا یار کیچا مارنیا کوئی گل کرا اللہ بندی اللہ پڑھتے رہ گا لانت ہی رہتلے میں حقیقت علامہ جب توبہ کر چکا ہے تو اس پر لانت نہیں جا سکتا جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا تھا تو لانتی تھا جب جھوٹ بولنا اس نے چھوڑ دیا توبہ کر لی اس پر جب لانت بھیجیں گے اس پر نہیں جا سکتی جھوٹوں پر جائے گی یہ چیز ثابت کرو کہ آخر عمر مرتا کو میں انگلش نہیں بولی اسے کو لکھا ہو کہیں کتاب جیسے مان کے آخر عمر مرتا کو انگلش نہ نے بولی پہلے توبہ تو چیری والی چیز کو سن سن ثابت کرو کتابیں چھو دعویٰ نہیں اقبال انگلش بولی نہیں میں یہ بیٹھا کہ اقبال انگلش تعلیم ساری زندگی ریا کس اطراف گلکا جی تعلق بھی دل دلوقaya دلوقaya. تعلیم, تعلیم, تعلیم نظام بارے کیا تعلیم انگلش زبان حرام لے ہے ہاں جی بالکل صحیح آگے میں دس بالکل زبان کوئی بھی بے ذاتی اور مدری مباہ لے ہی ہے حرام ہی ہے جو انگلش تعلیم ہے انگلش تعلیم کس کو کہتے ہیں ان کا نصاب انہوں کے شکر چاہے اس میں عربی ہو ہندی ہو چاہے اس میں اردو ہو چاہے فارسی ہو وہ انگلش تعلیم ہے ایشتر. جیسے شیعوں کا نصاب چاہے بخاری شریف اس میں ہو کچھ ہو جو شیعوں کا نصاب ہے وہ شیعوں کی تعلیم قرار پائے گا ایمی؟ ایمی؟ ایمی؟ اب ان کی جو تعلیم ہے وہ کفر ہے یہ میرا موقف ہے اشرف سیالری وغیرہ شوقی ہو جی میرے منازرے پہ آئے سن اسی گل سے آئے سن وہ اتھوں جو منازرے چا آئے نے اگر اور کسے مائی, مائی دلال ضرورت ہے وہ بھی اسل میرے بحث کر سکتا جائز سمجھنا میں دو چیزیں مولانا کو رسالا ہے ارشاد الحارا تھی تحویر المسلمین امام یوسف انسما عربی جتنا سکول کا نصاب ہے پہلے دن روز اول سے لے کر آج تک دو چیزوں پر مشتمل ہے کتنے پر کفار اور مشاہر کفار اور ان کی تہذیب کی تعریف اور مداسرائی اور عظیم دوسرے نمبر پر دوسری شاید مشاہر اسلام یعنی امبیال اسلام صاحب کرام اے محب الدین علمائے ربانی ان دی توہین اور نال اسلام دی توہین حد کہ سید الانبیاء کی توہین جس کی موٹی سی مثال یہ ہے کہ پہلے تھیلے کر جتنی جون سی کتاب اٹھا لو جن سی جماعت کی کتاب اٹھا لو اس میں یہاں تک الفاظ ہوں گے کہ پہلا بندہ لنگور تھا اور لنگور سے یہ سارے انسان فائد سیدھا ہوئے ہیں سیدھا انسان بنتا ہے اب بیٹے دارون کا نظریہ سائنس دانوں کا یہی نظریہ اب جو نظریہ سائنس دانوں کا چل رہا ہے پوری دنیا میں یہی چل رہا ہے عربی میں بھی یہ کتابیں ہیں آکسفورڈ کے نصاب کی کتابیں ہیں سوی پگا والوں کے مدرسے یہ کتابیں نے جنہیں پگتا پہ ہر سکول دے اندر ایک کتاب پہلی تو لے کے شروع ہے کام ہونا باقاعدہ فوٹو ہونی ہے تو آدمیاں سکولوں باقاعد ہے آپ تھوڑ داؤ ہی آپ سوڑ دو بندہ اٹھتا پیا لنگور ہے پہلو نگے دیکھے ہوں حضرت جی جناب دسو کر آپ کا مقصد یہ تھا کہ خالی انگلش بولو کوفر والی انگلش نہ بولو انگلش مطلقاً اس یعنی تو سمجھ رہے ہو ایم مطلقہ مطلق نہیں رہا ہو تو کلاںت جو اللہ میں اقبال سب تو کلاںت تجھے دے رہا یعنی لغت ہی کی نہ وہ لفظ جو اپ پر مدرز ہے انگلش زبان ہے تو انگلش عالی ابا ابا تیرے تو سمجھو سب کچھ تیری سمجھداری تو سب ہے جیڑا جیڑا جیڑی امت انوں فلتا یہ کر دو یار تے دے دے سوال کو اہمیت سوال سمجھے نہ جواب سمجھے نہ تک اگلا پتہ نہ پچھلا پتہ میں آتا بیٹھا جو انگلش زبان جیڑی ہے حرام لے گئے ہی اقبال پڑھے تو میں بیٹھا دا اقبال جو حرام کرے تو جائز تھی تو تم کیا کو نہ آزر بندہ زبان پیچھے لکے چپ کر میاں شیر ربانی رحمت اللہ تعالیٰ زمانے کپڑا جڑا بندہ کن کالا جدو پا کے جانے پہ اللہ دے دیتے کان تھوڑے نے کھے والے ضرور رکھنے نہیں ہوں گا کہ وہ سرکار نے مینو بھی کہہ دتا بندہ گوبھی پتا کریے اتبا ہے کہ کال ہے پتہ ہے کال فیل دا فرق پیش جو کہ مقصد صحیح ہے نا تیاری بدھو کو پتہ ہے کال سے فیل دا فرق کیا ہونا تو کال سے فیل دا فرق تو پتا ہی پہلے کال ہے کہ کال ہے کال ہے تو پتا نہیں بلی کال مرنا پندرہ میں پہلے کیا میں کہ جو ولی کہے وہ مانو جو مانو جو کرے اس کے اندر ہو سکتا خصوصیت اور کوئی اس میں راز ہو سکتا ہے تینوں نہیں آتا توان تو فرض تو جائیں گا تین پتہ نہیں پتہ نہیں ربانی رحمت اللہ تعالی کی گل ولی اللہ تعالی ولی دا قول مبارک جہا ہے سبحان اللہ وہ نبی پاک شریعت دائرے ہوں فیل بھی شریعت کے دائرے لوکاں دی سمجھ نام تعلیم کیوں آیا دے جی کر منتشب آن پاؤ میرے ترجمہ کرے ستیش باغ کا مسلمان ہی پہلے آیا کتو ہے پتا ہے کیا چیز تلے تلے بنی کھڑی ہے نا شلید کا غلام رسول حضرت مولانا حضرت نہیں مان رہا تھا تو زمانے کے روش کا نہیں مان رہا تھا گی بول تر بول ضرور لیکن سمجھ بول اکلو اپنے میں تسا جی میری میں بول رہے ہو نا دو ضرور بولنا ٹھیک ہے ایک تو تھندار دے بولنا تو بول پھر بولنا اور یہ بولنا کہ جو کچھ کردے پا جائے نظام کو نوکری حرام مقصد چھوڑ پیروار مطمئن کون جو اگریز کا قانون چلتا اکثر قانون چلتا پہ لیکن زیادہ قانون تو نماز پڑھ قانون دا اطلاق حکومت جو کا قانون چلتا پہ مجبور چیز لیکن دینی کام ہی دو نماز پڑھ دو پڑھے دوں قرآن پال کی تلاوت کرے دو مطلع دیتے ہیں ہے ہے کا چاہے امریکہ نہ پتا ہے پورے ملک دیکھے ہمارے پتا بنے اتنا پتا ہے اچھا باہر بیٹھا کریں جی امام غزالی بیٹھی زمانے دا گال تو اپنی دیکھتے حالت یہ ہے نہ پاکستان دا پتا نہ باہر دا پتہ ہے میں پار یار گل دسویں بوتر گال سنو میری میںالیار کرتے سوال کی مٹی دھو جی پانی میں دانی مار دی بکواس کریں سوال مٹی دھو کی سوال کی मैं कुछ आगे तू जवाब तक आवाब समझा सवाल वाल फिर तू नही आगे जब वह आदमी आता करी पी क्या करनी है तू सवे थरदार आगे बोल मैं क्यों बैठा आदा तेरी मैं जरूरत तेरी दलेरी सारी सिर्फ ही दस दस मामनी तू सवे के थरदार है इस तरह संघी पारते बोल गिने बर्बाद करने बोले बेटे पता ही करें जिथा जिथा सारे लोग बैठे तेरे बने वह चुप की बेटे मुरीद कि पढ़ता कितना ठीक है तुसा हूं इवे करने जितना मुरीद होना منہ پیر دل ہی ہے اتنا بحث کرنی آج ٹھیک <coughs> ہے نا سر نہیں ٹھیک ٹھیک ہے پیر بول رہے میں ہنسا پہرے مان کی میں تھوڑی یاد کرنا صرف یار اگلے میں جب لگلے فورن پہنچنا اللہ پتہ ہی کہیں پہ شاید میں جب منہ چکا جی آلم بیٹھے فور پہنچ یار گال کتوں کٹا کر उतरा तू पानी मठाई मार दिया अपना दिमाग खाती मैं नौकर बैठा मैं जब, ब, मुझा रहा उतरा मैं बिबी जाते यार खुदा बंद सारे आने वज रखने शक्यता नहीं बह सकता मैं गल मु चुकड़ दिया फौरन पहुंच जाते गल कि कर दू टांटा करना मैं तेन हर रंग समझाया लेकिन तेरे अंदर माशा अकल नहीं तू तो बिबकू में सिर्फ अपनी बेजती करा रहा अपने मजमे में बैठे پیو دینا تو سب پیر اپنے گل کری ضرور سر کپا جی تین پولی نہ پیر دوری تو بت پرست کراؤ ایک خدا پرست पीर खटे हो जाए तो मुड़ी सामने गिलोला इमान नो पीर बोल सकते बुद्धू कौम بہت تو پیر نہ بت پرستری مرے میں فضل کرم جاہل کٹا میں پورے دنیا دے مناظر مننے تنے سن میرے اگ نہیں چل, چل سکے تو کی تھی فا چلنے जवाब कर, कर गया है लेकिन तू जाहिर कटिया अलग में एक बार फिर फिर लानी फिर लानी तेन इको पता लानती लाती اللہ رسول کہیں کو میں دو جی ایک نبی پہنچانے کا مکلف ہے یا مطمئن کرنے کا ہے تو طریق ہے نا میں مطمئن نہ ہو تیر جوتے پھیر کے فرشت مطمئن کر لیتا حولے پھیرن گے تر حوصلہ کر میں مطمئن اس حالے رل مکلف یا تو طریق میں میں عرض کر رہا ہوں دیکھ کہ مکلف دے پتہ کو جاہل کٹے نو لفظ مکلف دا ہی پتہ کو نہیں تے بس سر سر کے تو نہیں کیا ہے پیر زرس پیر دا مطلب کیا تھی کوئی فرمے اچھا جی جناب میں بیچارے نال بولنے بیکار ایک تے لباس انہاں نے زوائدا چوں دوسرا یہ ہے کہ اللہ حضرت علیہ رحمت وسلم نے شعار ہے کہ کفر ہی استعمال کرے مسلمان استعمال نہ کر دے ہو. لباس یا نہیں علامت ہو پہانا جائے کافری اگر وہ کافر کفر کی علامت نہ ہوئے, مسلمان بھی استعمال کرتے ذاتی طور کوئی, فی نفس سے ہی ہوئے, کوئی حرج نہیں کپڑے حالانکہ میں نہیں پانا میرے سارے کپڑے الحمد للہ اگر کوئی تو گزارش ہے کہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی جس وقت گل کر رہے نے جی اس وقت انگریز ہی پانے سن اور مسلمان چھالے نو بار فرد کہ یہ شار ہے اور کتے کے کن نے یہ فکیر کا فرمانا بالکل بڑ ست بجے شار نہیں بابا جی شہار نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس اندر ایک کافر دا آیا ہی کافر کی طرف سے آیا اس دے اندر بلا ارادہ مشابہ پہ ہے نہیں تو ایسا فیل جو کافروں نے ایجاد کیا ہو مسلمان کو اس میں مشابہ نہ چاہیے فتوی ہے فرمایا کہ حکمت دیا گلا سن جا بندہ نکتا چی کردی مثال اسی طرح میں ریوڑ بھڑ بکری کا کڑا ہوا ہوں انہوں کا ایک کتا बंदा कोई आवे तो आजड़ी कोभा कोल मंगे यार कोई बेट बकरी देखे यार जेने दे हाथ रखना लै जाते अगो नाल खड़ा हो कुत्ता कुत्ते हाथ रख लै जाए पर मैं उस बंद एडिया कीमती एडिया हिकमत भरिया गल कसम खुदा भी करके अगर पत्थर तक करो तो पत्थर जड़ा ना वह भी पाठ जाया कि यार गल कितों पी होंगी किस सरजे की गल पे होंगी اقبال بھی لانتی آنا تو لانتی پکے لوائے بجلی سارا ایجاد انگریزات جی بجلی پکے کو میری گار سو کشتی صاحب جا سب کچھ بیان تو کرے گا اللہ کے اللہ رسول کا بیان کرے یا اپنے گھر دارے کی گال کرتے آپ کی گل ہے اللہ رسول کی گل ہے مطلب یہ ہوئے بنگلے گھر بجلی اے سی سارا کچھ ایجاد اگریز کی انگریج کو کہیں ہوتے ہیں انگریز کو کہیں جانا اے سی دیس تک پکے کو نہ انگریز کو کہیں کو خدا ایجاد کو خدا پیدا کرتے کو خدا پیدا کیتے کھا نہ بلا نہ کوئی خدا پیدا ایک منٹ تھی بولنا لیکن میں آخری گلنا پایا گل جلا دینا اے دس کہ وزا جنو عربی زخد انہیں اطلاع کدہ ہے جتے کو پلے کھلے پکاس کا کیا بتا کرے ساری فرقی چیز آؤ تو پروگرام ری گل لوڑی نئی مان دوست تیرے بے بکوف کی گال سن سیمانے اس ویلے ای ویلے سنت فاروقی چاہیے میرا سوال کرے وہ اچھے طریقے کی چاہیے بندہ سوال کر کے سکا <سؤال> ہے وہ چیا پھیلن کا ذریعہ ہی ترقی آفتاب دیکھا ہے نا کنجر آدمی نیے بے وقفا تو جب سان قرآن فرما ہے کہ جب جہل بندہ تم سے مخاطب ہو تو اس کو کہ سلام جان چڑھتا نہیں پرامر قرآن خدا جہل کن آخیا جا رہا ہے خدا دا سلام کا مطلب سلام ہے سلام کیڑاس میں سلام درآن بیان پھر میرے مطلب خود جاہر بنتے ہیں اللہ تعالیٰ بولوں مرد بھول خود مرد باقی تو اپنے استاد نے کالو سلامر بن رہا ہے کدے میں گالگ بندہ آئی پہ آگو محفل چ بیٹھا آئی میری آخری مثال ہی کافی ایک بندہ محفل بیٹھا ہا نکل بندیاں خبر نہ گا سنوارے تو بند سارا تلے No, no, no, no.